الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبیب الله الصلاه والسلام عليك يا نبی الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ مختلف موضوعات پر مختلف زندگی کے شعبوں پر مختلف و تمام معاملات جس پر توجہ دینا ضروری ہے الحمدللہ للہ آپ کا مدنی چینل سلسلے لے کر حاضر ہو رہا ہے اس وقت ہم انشاءاللہ ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں ہمارے درمیان الحمدللہ مفتی محمد قاسم عطاری صاحب بھی موجود ہیں اور تھوڑی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرہ کے نگران حاجی محمد عمران عطاری بھی ہمارے درمیان ہوں گے اور آج ہمارا موضوع ہے مثبت رویہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بڑا اہم ٹاپک ہے اور یہ زندگی سے جو سمجھیے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے اگر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے تو بڑے بڑے طوفان تل جایا کرتے ہیں بڑی بڑی مشکلوں سے بندہ آسانی سے یوں سمجھئے کنارے لگ جاتا ہے اور اگر منفی رویہ ہے اپنی زندگی میں بہت زیادہ نگیٹوٹی ہے تو انسان بعض اوقات ایسا لگتا ہے اپنے ہاتھوں ہی سے بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے آج آپ سنیں گے اس موضوع سے متعلق بہت پیارے مدنی پھول اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے گا آج سلسلے کا آغاز کرنا ہے تلاوت قرآن پاک سے مگر تلاوت آج ہم نے سننی ہے مفتی قاسم صاحب سے انشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب تلاوت کریں گے پھر ناشریف ہوگی اور پھر اس موضوع سے متعلق ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہی منفی رویہ رکھتے ہیں آلویز جب ان کے پاس جائیں ان کے پاس تنقید کے سوا کوئی اور کام نہیں ہوتا ان کے پاس جناب جس کو آپ کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں کیڑے نکالنا پرابلم ہی پرابلم ڈسکس کرنا ان کا شعبہ ہوتا ہے یا واقعی ایسا ہونا چاہیے یا کبھی مثبت بھی سوچنا چاہیے پازیٹو بھی رہنا چاہیے حوصلے بلند اپنے بھی رکھنے چاہیے دوسروں کے حوصلے بھی بلند کرنے چاہیے اس موضوع سے متعلق سنیں گے مجھے بہت امید ہے کہ آج کے سلسلے کے بعد کئی اسلامی بھائیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت ساری منفی رویے والی سوچ جو ہے وہ دور ہوگی اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں سلاوت قرآن مزید نیو ای تلو کے ب Allah الله اللہ ماشاء اللہ فلاوت ما قرآن مزید ہم نے سنی ہے آئیے قصیدہ بردہ شریف کے سندار مل کر پڑھتے ہیں جہاں کہیں آپ ہیں اگر ہو سکے تو مل کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں <سلام> پہر پھل تھی پل مولایا چالی مدن والی پہر لکھن پہ میں محمد سيد السونين و ساقالين محمد سيد السونين و ساقالين والفريقين من عرب و من عجم مولا يا صل و دائما أبدا على حبيبك خير القلق كلهم يا ربي بالمصطفى بالغماقه سيدا لا يا ربي بالمصطفى بالغماقه سيدا ناول وغفر لنا ما ما ب واسع علم كرمي مولايا صلي وسلم دائما ابدنا لا حبي بك خير الخلق كلهم يا ربي أن طالبنا منك مغصيرات الله حسن خا فيما تيا مبديا يمني مولايا مولاي صار لي وسلم يومي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهني سلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثبت رویہ پازیٹو ایٹیٹیوڈ زندگی میں اس کی نہایت اہمیت اور بہت ضرورت ہے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں وہ مریض جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے جس کے اندر ول پاور ہوتا ہے مثبت سوچ رکھنے والا ہوتا ہے صحت یاب ہونا چاہتا ہے اور وہ مریض بھی بعض اوقات صحت کی طرف جلدی نہیں آ پاتا جو پہلے ہی حوصلہ ہار جاتا ہے یا اس کا منفی رویہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں یہ سمجھیے ہم نے آج سیکھنی ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن سہنا وطن اللہ کی بہت بڑی نعمت ایسا وطن جس کو اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے مادنیات اور قدرتی وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے اور اس کے اندر اللہ تعالی نے جتنی نعمتیں دی ہیں جس طرح کے موسم اور جس طرح کے خوبصورت نظارے اس ملک میں رب از اجل نے عطا فرمائے ہیں اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایسا وطن دنیا میں اور کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود بہت سارے افراد بہت سارے لوگ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت ساری منفی سوچ رکھتے ہیں پرابلمز ہیں مسائل ہیں مسائل مسائل لیکن یہ مسائل بھی ہمارے ہیں وطن بھی ہمارا ہے ہمارے گھر کے مسائل ہمارے ہوتے ہیں لیکن اگر فقط منفی سوچ ہی رکھی جائے وطن سے محبت ہی نہ رکھی جائے تو مسائل دور کیسے ہوں گے تو دو تین جزاویوں سے اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری اپنی زندگی میں مثبت رویے کی کتنی ضرورت ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور پھر وطن عزیز پاکستان کے لیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے اس سے پہلے کس موضوع پر مفتی صاحب سے مدنی پھول لیں پہلے چونکہ مفتی صاحب سامنے ہو تو ویسے انسان کو سوالات یاد آ جاتے ہیں مفتی صاحب لوگ خوشی بنا رہے ہیں اس میں ہماری کیا ایسی نیتیں ہونی چاہیے کہ جس کو ہم ثواب میں بھی کنورٹ کر سکیں یعنی اس تہوار کو بھی اس خوبصورت دن کو بھی ہم اس طرح منائیں اور اس کی نیتیں اچھی ہوں کہ یہ ثواب میں ہمارا سب تب تبدیل ہو جائے بسم اللہ اصل میں دن منانا جو ہے یہ تو ایک انسانی فطرت کی ایک چیز ہے جی اس لیے دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر ہی کوئی جی نہ کوئی دن منانے کا رواج جی موجود ہے اب دن منانا جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک آدمی اپنی فیملی کے اعتبار سے کوئی دن مناتا ہے جیسے یعنی جی جی اگر میاں بیوی بی ہیں تو اپنا شادی کا دن مناتے ہی جی ٹھیک جی جی جی ہے بچے ہیں تو ان کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے یا آدمی اپنی پرسنل اعتبار جی جی سے مناتا جی جی ہے بعض علاقائی دن ہوتے ہیں بعض صبائی اعتبار سے ہوتے ہیں بعض قوموں کے دن ہوتے ہیں بعض مذہبی ایام ہوتے ہیں جیسے ہم بارہویں شریف کا جی گیارہویں شریف کا شبِ معاج کا ہم یہ دن مناتے ہیں تو اب اسی طریقے سے یہ جو دن منانا ہے یہ بذات خود ہے اسی ایک انسانی فطرت کا جو ہے نا ایک اظہار ہے کہ اس کے ذریعے آدمی اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے کہ وہ دن مناتا ہے اب واقعہ یہ ہے کہ ہم جیسے بطور خاص جو آج کا دن ہے اس کے منانے کا کیا مقصد ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے اور ہماری کیا نیت ہونی چاہیے تو دیکھیں اکثر و بیشتر جو اس طرح کے ایام ہے جن کا تعلق قوم ملک وطن سلطنت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں یعنی جہاں پر بطور خاص کوئی آزادی والی صورت ہو کہ ایک ملک دوسرے سے آزاد ہوا جی تھا یا وہ ایک باقاعدہ ایک وجود میں آیا تھا اپنی خاص حدود کے اعتبار سے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو جو ہے وہ زندگی کو بقا نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھے اگر یاد رکھنا چھوڑ دے گی تو قوموں کو جو ہے وہ قومیں فنا ہو جائیں گے तरहی. تو اب ایک تو اس دن کے اعتبار سے بطور خاص یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمارے محسنین اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہمارے ملک کو بنانے کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے یا چھوٹا چھوٹا کردار ادا کیا لیکن وہ کردار مل کر بہت بڑا بن گیا یعنی کردار دونوں کا برابر ہوتا ہے بڑے کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہے اور چھوٹوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ مل کر ایک پوری عمارت کی بنیادیں فراہم مو کرتے ہیں اس کا میٹیریل فراہم مو مو کرتے ہیں ہی. اسی لیے جیسے ہمارا کیا میں پاکستان کا معاملہ ہے میں پاکستان کے اندر جتنا کردار اس بڑے سے بڑے آدمی کا ہے جس نے قوم کو لیڈ کیا اتنا ہی کردار اس چھوٹے سے چھوٹے آدمی کا بھی ہے جو ایک چھوٹی سی جھنڈی لے کے پھرا کرتا تھا hmm. اور وہ جو ہے وہ نعرے مارتا پھرتا تھا یا وہ جا کے جلسوں میں شرکت کرتا تھا اور وہ ایک علیحدہ وطن کے لیے کوشش کرتا Allah. تھا Allah. اس کا کردار بھی اتنا ہی ہے تو اس لیے یہ دن اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں جب تک کسی کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جائے گا تو آگے کسی کے اندر وہ ولولہ نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کروں جب اس کو یہ امید نہیں ہے کہ مجھے بھی کسی لفظوں کے اندر یاد رکھا جائے گا یعنی یا میری بھی کچھ نیک نامی ہوگی یعنی یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کام کرتا ہے تو اب ایک تو اس میں وہی کہ جو خراج تحسین پیش کرنا ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمارے وطن کے لیے کوششیں کی اور ان کوششوں کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی لوگ شامل تھے خواہ وہ ہمارے آباؤ اجداد تھے یا وہ ہمارے آباؤ اجداد نہیں تھے تو میرے پڑوسی کے تھے hmm. اور اس کا کوئی چھوٹا کردار تھا یا اس کا بڑا کردار تھا ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اور اس مقصد کی اور اس نسب العین کی یاد دہانی کرنا مقصود ہوتا hmm. ہے کہ جس کے لیے یہ کام کیا گیا hmm. یعنی پاکستان وجود میں آیا تو پاکستان کیوں وجود میں آیا آخر ایک زمین کے ٹکڑے پر تو ہم رہ ہی رہے تھے ہمیں نئے سرے سے ایک نئے نام سے ایک نئی جو ہے وہ پوری جو ہے نا وہ حدود اربا کے ساتھ نئے رقبے کے ساتھ نئی جو ہے وہ ایک سوچ اور تصور کے ساتھ ہم نے ایک جدا گانا ہی ملک بنا لیا کیوں بنایا آخر وہاں ہمیں جو ہے وہ ایک جگہ رہتے ہوئے ہمیں کیا پریشانی تھی یا ہمارا کون سا مقصد اور ہدف پورا نہیں ہو رہا تھا جس کے لیے दे جس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ یار ہمارے پاس یہی راستہ ہے جس کے لیے ہمیں جو ہے نا اب علیحدہ ملک ہی چاہیے تو یہ دو چیزیں سب سے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اچھا اب جو ہمارا مجموعی طرز عمل ہے نا وہ دونوں کے اعتبار سے کافی ویک ہے ٹھیک اعتبار سے پہلے نمبر پر تو یہ جو بات ہے خراج تحسین پیش کرنا ہمارا خراج تحسین بھی لے دے کے دو چار افراد کو رہ گیا کہ فلاں فلان فلاں بندوں کا جو ہے وہ خراج تحسین بکیا ایک زمانہ تھا یعنی آج سے صرف بیس سال پہلے ہی ہوتا تھا کہ سکولوں کے اندر بھی کالجز کے اندر بھی صرف دو چار افراد کے نام نہیں تھے پچیس چھبیس نام ہوتے تھے جی جی جی ان کا بھی کردار تھا ان کا یہ کردار تھا ان کا یہ کردار تھا ان کا یہ کردار تھا لیکن اب ہمارے جو اسکول کالجز کی کتابیں ہیں یا جو ہمارا مطالعہ پاکستان کی کتابیں پاکستان کی ہسٹری کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی وہ نام حزف ہوتے گئے اور دو چار نام باقی آئے گا یہ طرز عمل نہیں ہونا پتا نہیں ہے دو چار میں بھی آگے مثال کے طور پہ پیر سید جماعت علی شاہ صحبر رحمت اللہ ٹھیک ہے یا جو ہے وہ پیر آف مانکی شریف ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ جو ہے وہ مولانا عبد الحمد بدا تھے یا اس کے علاوہ اور ایک بڑی تعداد ہے علماء کرام کی مشاک عظام کی پہلے جن کا تھوڑا سا تفصیلی تذکرہ ہوتا تھا اب وہ تفصیلی تذکرے سے ناموں پہ آ گیا اور اب ناموں کے بعد اگلا اسٹیپ یہ آیا کہ وہ نام بھی ختم ہو گئے اور الٹا اس کی جگہ جو ہے وہ تحریف اور تبدیل اور تضیر والا دلدہ. پہلو جو ہے نا وہ شروع ہو گیا جن کا نہیں کردار گیا جن کا تھا کیسے کیسے ہی یعنی تحریک پاکستان کو ماشاء اللہ یہ شاندار کردار رہا اور واقعی میں اپنے محسن کو یاد کرنا چاہیے لیکن ایک بات بڑی خوبصورت کہی کہ وہ لوگ جو لیڈ پوزیشن پہ نہیں تھے ہیرو بہائنڈ جو بہت پیارا کردار پیچھے ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کا نام نہیں ہوتا نہ صرف اس تحریک پاکستان میں نارملی بھی کسی بھی کردار میں مثال کے طور پہ ہم یہ سلسلہ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو منچ پہ آئیں گے کچھ ایسے ہیں جس کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں اسی طرح کوئی تحریک ہوتی ہے اس کو لیڈ ایک کر رہا ہوتا ہے اب پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا نام نہیں ہوتا لیکن کیا اس تحریک کی کامیابی یا کسی چیز کی کامیابی میں بھی ان لوگوں کا جو پیچھے سے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا بینیفٹ یہ جو اگر ثواب کا کام ہے تو سواب ڈسٹریبیوشن ان کو بھی ہوتا ہے دیکھیں اس میں کیا ہے دو چیز ہوگی نا نام تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کام ہی بیہائنڈ دا سین کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا تو لابھ بات ہے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر مثال کے طور پر یہاں ہم تین آدمی بیٹھے ہوئے سٹیج کے اوپر تو ہم تو لوگوں کے سامنے یعنی یعنی نمایاں ہے نا نظر آ رہے ہیں لیکن اگر کیمرہ مین صرف دو کے اوپر ہی کیمرا رکھ کے بیٹھے رہے مجھے تیسرے کو دکھائے نہ اور میں جس کا میرا بھی کردار ہے اس کے اندر مجھے نہ دکھائیں یا مجھے اور ان کو دکھائیں اور آپ کو دکھائیں نہ صحیح آپ کی جب بھی بات آئے تو کیمرہ نیچے کر دیں اس کے اوپر کر دیں صحیح. اور جب ہماری باری ہے تو کیمرا ہمارے اوپر کر دیں تو اس کو تو کہا جائے گا یہ تحریر ہے جن کا کردار ہے ان کو تو نمایاں کرو بالکل ٹھیک تو اب کیا میں پاکستان جو ہے اس میں کیا صرف دو یا تین کا کردار تھا ایسا نہیں ہے صحیح جو یعنی جو دا تھے جو دا تھے ان کی کے اندر صحیح اور ہر جہد سے نہیں میں اسی کے دوار سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت کیا بہائنڈ دا سین والے لوگ جو ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے اتنے لوگوں کے نام آ ہی نہیں سکتے کروڑ لوگوں نے ہجرت کی ہے تو ان کا تھوڑی نام آ جائے گا ٹھیک ہے ان میں پچیس ہزار افراد کا بھی نام نہیں آ سکتا پانچ ہزار کا بھی نام نہیں آ سکتا لیکن یار پندرہ تو ہوں گے نا جنہوں نے ہوں گے جنہوں نے بہت اچھا موضوع کور کیا میں دوسری جہد پر بات کر رہا تھا ماشاء اللہ پاکستان کے لیے ہجرت کرنے والے صاحب نے کہا کہ ایسی ایسی داستانیں کتابوں میں لکھی ہیں کہ گھر بار چھوڑا پورا خاندان نکلا تو ایک فرد یہاں پہنچا راستے میں انہیں مار دیا گیا ان کی داستانیں بھی گم ہو گئی ہیں لیکن جو ان کا کردار ہے جو ان کی قربانیاں ہیں وہ تو ان کے لیے جو اگر انہوں نے اسلام کے لیے دین کے لیے یا ثواب کے لیے سے کی ہیں تو اس کا ملنا ہے ان کو کیا فرمائیں گے ایسے لوگوں کے لیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے اصل میں یہ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی قربانیاں ہیں اب ان کا نام ہے یا نہیں ہمارے محسن ہیں یا انہوں نے ہمارے ایک ہمارے ایک بڑے مقصد کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے تو ہم دنیا سے جانے کے بعد کسی کے لیے جو سب سے بڑا توحفہ ہے نا وہ سارے ثوابی ملک کا سب سے بڑی ہستی ہے یا وہ سب سے ادنا ہستی ہے دونوں کے لیے دنیا سے جانے کے بعد اب آپ اس کے نام کے پوری دنیا کے اندر جھنڈے لگاتے ہیں اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ کو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں لیکن ان کے لیے اسال ثواب جو ہے یہ ایک بہت یعنی چیز ہوتی ہے اب یہ تحفہ اب ان کے لیے یہ توحفہ ہے ٹھیک اب لازمی بات ہے اور اسال ثواب جو گانوں سالے ثواب کو یاد کیا جائے گا گانوں کے ذریعے یا موسم کو ثواب کیا جائے گا گانوں کے ذریعے تو یہ سال ثواب لازمی بات ہے نہیں ہوگا یا ہلڑ بازی کے ذریعے یا موٹر سائیکلوں کے ذریعے یہ والا طریقہ نہیں ہے یہ تو پھر منانے کے انداز آ جاتے ہیں مقصد کے اعتبار سے ایک اور بات ہے ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ ہے مقصد کا زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے مقصد کا یادہ کرنا دن منانے میں بہت مرتبہ یہی چیز پیش نظر ہوتی ہے یعنی جیسے اگر ہم میلاد شریف مناتے ہیں نا تو اس کے اندر بھی مقصد بےست کی یاد دہانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح ہم یہ دن مناتے ہیں تو اس دن منانے کے اندر بھی مقصد قیام پاکستان वा, वा, کی वा, یاد دہانی ہوتی ہے اور یہ یہ جو چیز ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی شہر منائی جاتی ہے لادمی ماتا اس میں کچھ جوش و خروش کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے لیکن جوش و خروش تو ہو اور ہوش بالکل ہی نہ ہو یہ والا طریقہ نہیں ہونا چاہیے مگر جوش شریعت کی حدود کے اندر بالکل ہونا چاہیے اور یہ باقی انسانی فطرت بھی ہے اور دین اس کا جو ہے فرماتا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ہوش بھی ہونی چاہیے ہوش کیا ہوتی ہے ہوش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کیا جائے ہمارے ہاں کسی بھی دن کو منانے کے اندر جوش ضرور ہوتا ہے لیکن غور و فکر کا پہلو اس کے اندر بہت کم ہوتا ہے ہمارے یہاں جتنے کا وہ چینلز کے پروگرام ہیں یا وہ جلسے جلوس ہوتے ہیں یا وہ ریلیاں نکلتی ہیں ان میں اس پر بطور خاص بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ بھائی ہم اس مقصد کے اوپر بھی تو غور کریں جس کے لیے اتنی قربانیاں یعنی اگر چھ سات آٹھ نو دس لاکھ لوگ اپنی جانے قربان کر گئے اگر ایک کروڑ کے قریب لوگ یا اسے کچھ کم لوگ جو ہے ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن آ گئے تو یار اتنی بڑی تعداد تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی تاریخ انسانیت میں اللہ میں تاریخ انسانیت کے اندر کبھی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی کہ یار ایک کروڑ یعنی پچاس لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان افراد جو ہے وہ ایک وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن کو بدل پڑا بھی ملنا کیا گھر چھوٹ گیا اس کے لیے اتنی قربانی تو وہ جو مقصد اب وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ اس زمانے کے اگر تھوڑے سے جو جس کو تھوڑی سے بھی ہاؤ نو ہے وہ سمجھتا ہے اس زمانے کا مقصد کیا تھا ایک ہی نادہ سب کی زبان پہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا لہ اللہ یہ وہ ایک نعرہ تھا جس کے اوپر یہ سب کوششیں تھی جس کے اوپر سب نے قربانیاں دی جس کے اوپر سب نے ہچرت کی ہے اب اس مقصد کو تھوڑا سا ان ڈیٹیل جو ہے وہ کیا جائے बा, बा, बा, کہ یہ جو مقصد کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب اس نعرے کا مطلب کیا اس نعرے کا مطلب اس نعرے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہے لا اللہ جو ہے وہ اشتہارہ ہے دین اسلام سے اللہ تعالی کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے اور اللہ تعالی کی عظمت سے تو اب خلاصہ کلا وہی بنتا ہے کہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد ایک تو خود اس نعرے کی روشنی میں دوسرا جیسے مانیے پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا ان کا اپنا جو ہے وہ جگہ جگہ ان کا یہ موجود ہے کہ ہم پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے واہ اسلام کی تجربہ گاہ اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کا کیا مطلب اسلام کوئی سائنسی چیز تو نہیں ہے جس کا تجربہ گاہ اسلام کے تجربہ گاہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کریں گے اپنے ملک کے اندر جس سے پتا چلے گا کہ اسلامی قوانین کی پاور مضبوطی اور عظمت کیسی ہے اس کی عالمگیریت آفاقیت اور جامعیت کیسی ہے جس کے جو جس نام کے اوپر ہم یہ پورا وطن حاصل کر رہے ہیں پاکستان کی تجربہ کا بنانا یہ ایک بنیادی مقصد हुँ. تھا اس مقصد کی یاد دہانی آج کے دن مقصود ہے وہ مقصد جو ہم نے کچھ حاصل کیا یا اس کو حاصل کر رہے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ہماری کچھ اس کے حوالے سے پلاننگ ہے یا پھر یہ ہے کہ ایک دن آتا ہے اتنا ہمیں مزہ آ جاتا ہے کہ ہماری چھٹی ہو جاتی ہے ہماری کام سے بزنس سے آفس سے اسکول سے کالج سے چھٹی ہو جاتی ہے اور ہم جناب موج مستی کرتے گھومتے پھرتے اور اللہ, اللہ خیر اللہ واقعی یہ بہت ضروری ہے مدری چینل کے ناظرین بڑی ڈیٹیل میں مفتی صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھیں یہ دن تو آ گیا <ży> دوسرے کو میسج کرنا ہے اتنے میسج کر دیے سامنے والے کا موبائل بھر گیا ہے تو کیا صرف میسج فارورڈ کر دینے سے واٹس ایپ کر دینے سے پکچر شیئر کر دینے سے جھنڈا بیچ دینے سے یقیناً خوشی منانے کا ایک طریقہ تو ہے لیکن کیا اس کی کوئی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ یہ وطن بنا کیسے تھا میں نے اور آپ نے تو بنتے نہیں دیکھا مگر ان لوگوں کو آج میں اور آپ اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر ایک ایسے انجان راستے پر چلنا پڑ جائے کہ پتہ نہیں منزل پہ پہنچیں گے بھی کہ نہیں سارے پہنچیں گے کہ نہیں اور اس راستے میں یہ بھی پتہ ہے کہ لٹرے بھی موجود ہیں مارنے والے بھی موجود ہیں کاٹنے والے بھی موجود ہیں عورتوں کی عزت لوٹنے والے بھی موجود ہیں مگر وہ کیا جذبہ تھا وہ کیا ہمت تھی کی وہ کیا تحریک تھی دل کے اندر کہ نہیں پہنچنا ہے پاکستان کہ جہاں کلمے کے نام پر دین کے نام پر ایک ملک بن رہا ہے اور وہاں ہم اسلامی آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گے غور کریں وہ لوگ جو آج پاکستان کی قدر نہیں کرتے اب جب اس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تو اس مقصد کو ہم بھول تو نہیں چکے کیا ہم اپنے وطن کو کیا واقعی اسلامی وطن کے طور پر پیش کرتے ہیں یا ہم چاہتے جناب اور ماڈریٹ ہو جائے اور لبلر ہو جائے اور بے حیائی کا فروغ ہو یہ وطن اس لیے نہیں بنا ہے بات چلی تھی بفتی صاحب نیتوں سے لیکن اگر آج میں چاہتا ہوں کہ میں بھی خوشی مناؤں اپنی فیملی کے ساتھ اور وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے مناؤں منانے کا ثواب بھی ملے تو اس کے پیچھے کیا نیتیں ہونی چاہیے دیکھیے اس میں نیتیں تو اس کے اندر ایک تو وہی کہ جیسے اپنے بزرگوں کو اپنے بڑوں کو یاد کرنا یہ ایک اچھی نیت ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ایک بنیادی نیت ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ ایک اچھا پاکستانی شہری بننے کی نیت جو ہے وہ ہونی چاہیے اب ایک اچھا پاکستانی شہری کی جب نیت ہوگی نا تو آدمی تھے وہ سارے کام کرے گا جو ایک اچھا شہری ہونے کے اندر آتے ہیں اب اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے یعنی جو سوکس کا جو ٹاپک ہے یعنی شہریت کا جو ٹاپک ہوتا ہے جس میں سوک سینس کی بات کی جاتی ہے اور عوام کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی بات کی جاتی ہے یعنی ایک اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے جو ملک کی ساری ایک ریاست کے حقوق و فرائض یعنی ریاست کے حقوق کیا ہے کہ جو عوام کو ریاست کو ادا کرنا یعنی عوام مثال کے طور پہ قانون کی پابندی کرے گی ٹیکس کی ادائیگی کرے گی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرے گی ریاست کے خلاف بات نہیں کرے گی یہ ریاست کے حقوق میں آ جاتا ہے اچھا کچھ ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ریاست نے اپنے لوگوں کو کیا دینا ہے ٹھیک ہے نا اس نے ادب انصاف دینا ہے اس نے امن و سکون دینا ہے اس نے روزگار فراہم کرنا ہے اس نے ان کو مناسب آزادی دینی ہے اس نے ان کو جو ہے وہ ان کی صحت اور ان کی تعلیم کے اعتبار سے ان کو سہولیات فراہم کرنی یہ اچھا لیکن جو عوام ہوتی ہے عوام جو ہے وہ یہ ریاست کی چیزیں دیکھنا یہ پھر حکومتوں کا کام ہوتا ہے کیونکہ حکومت ہی ریاست کی نمائندہ ہوتی ہے جیسے آگے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے عوام نے جو کرنا تھا پھر عوام کی بھی دو چیزیں آ جاتی عوام کے حقوق بھی ہوتے ہیں عوام کے فرائض بھی ہوتے ہیں اب عوام کے جو حقوق ہیں وہ تو یہی چیز جو میں نے کہا کہ صحت اور حکومت دینا ہے لیکن عوام کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں اچھا اچھا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بالکل مردہ ہوتا ہے تقریباً یعنی اس میں ہم ہر چیز میں یہ کہتے ہیں یار حکومت یہ نہیں کر رہے حکومت یہ نہیں کر رہے جو آپ نے پوزیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کی بات کی ہے نا یہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے ہمارے ملک میں مجموعی طور پہ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا وہ تو 90% پرسینٹ سے بھی اوپر جا چکی ہے یعنی اب یہ حال ہو گیا کہ آپ کو پہلے ایک زمانہ تھا گفتگو کرنے کے لیے موضوع تلاش کرنا پڑتا اب کس موضوع پہ بات کریں آپ کہہ رہے ہیں یار میں مذہبی بات کروں گا تو بولیں گے یار یار ہر جگہ بس یہی بات لے کے بیٹھ جاتے ہو اچھا میں کیا موسم پہ بات کروں اب کیا اب اتنا آسان موضوع جو نیگیٹو تھنکنگ کا اتنا شاندار موضوع موجود ہے ہمارے پاس थी थी ہم نے کہیں بات کر لی ہے نا تو ہم سو بندوں کے درمیان صرف اتنا بول دیں یار کرپشن بہت ہو گئی نا اس کے بعد آپ خاموش ہیں اب 99 ننانوے آدمی بول رہے ہوں گے ہر بندہ اپنا سنا رہا ہوگا مختلف آوازیں مکس ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا اچھا اب آپ کر دیں گے یار حکمرانوں نے ملک کا بیڑا گرک کر دیا اس کے بعد آپ چھوڑ دیں سب کو اب سارے شروع ہیں اس کے اوپر نا یعنی لوگ اتنے تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار اور مشتمل ہے تو اب نیگیٹو تھنکنگ اتنی زیادہ ہمارے ہم ہے کہ تو اتنا سارا معاملہ خراب, خراب بھی, بھی رہے نا لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے کتنا پوزیٹو سوچیں پرابلمس بھی اتنے سارے ہیں کہ ہم جناب دیکھ دیکھ کے وہ کہتے ہیں پک گئے ہیں تو اب موضوع بھی ہمارے پاس یہ رہ گیا تو کیا اتنی ساری برائیاں دیکھ کر ہم اپنے پھر بھی پوزیٹو تھنکنگ رکھے دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ منفی گفتگو کرنا جو ہے وہ اپنے کچھ مقصد کے اوپر بھی مدا رکھتا ہے ٹھیک ہے منفی چیزیں ہم بھی بیان کرتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد دیکھا جاتا ہے کس مقصد کے لیے سمجھا اور اس سے نتیجہ کیا نکالا جا رہا ہے ایک ہی شہ سے نتیجہ کیا نکالا ہے کرپشن کی میں بھی بات کر رہا ہوں لیکن یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں کرپشن کی بات بحث محض ایک بحث برائے بحث ٹھیک ہے ایک وقت گزاری ایک گفتگو اس اور سے ہو دیمی دیمی جاتا ہے لیکن اگر یہی گفتگو جو ہے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے <تصفح> اور اس کے اندر کچھ بہتری لانے کے لیے ہو رہی ہے تو اب یہ ایک بالکل ایک جدا چیز ہو <تصفح> جاتی ہے <تصفح> تو صرف تنقین اور منفی گفتگو جو ہے یہ نہ کی جائے اول تو بہت ساری چیزوں کے اندر ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی شے کی تحقیق کرنے کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے بالکل ایسا آپ نے ایک شہر کسی کے خلاف اگر آپ دس اخباروں میں چھپوا دیں پیسے دے کے پورا ملک وہ چھپ بھی جائے گی کیونکہ دیکھ دیکھ ہمارے اخبار والوں کو پیسہ چاہیے دیکھ دیکھ آپ یہ خبر چھپوا دیں ایک بندہ بدنامی کی انتہائی گہرائیوں میں چلا جائے گا ایون کہ ہو سکتا ہے وہ بےچارا خودکشی کر لے بدنامی کی وجہ ہوگی اور اس کی وہ غلطی ہے ہی نہیں اور اگلے دن ذرا پتا چلے گا وہ سوری یار یہ تو ایسی غلطی کے ساتھ یہ بات چھپ گئی تو اب ہمارے ہاں جو منفی اندازے گفتگو ہے اس کے پیچھے جو نا کوئی تحقیق کا وہ نہیں ہوتا کہ یار کوئی بات اس بات کی وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول دیا ہماری آدھی چیزیں جو منفی ہم سمجھتے دیکھتے ہیں وہ آدھی چیز اسی سے ختم ہو جائیں گی جب ہم کسی بات پہ تحقیق کرنے لگ جائیں گے قرآن بات کی آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دینو ان جاس کم بینا فتم انتب قومم جہالت فتسم اللہ نادنی اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیا کب ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے تو خبر کی پہلے تحقیق ضروری ہے ہمارا خبر پڑی اور ہمارا ذاتی رویہ بھی یہی ہے ذاتی معاملات کے اندر بھی ہمارا رویہ یہی ہے اور ہمارا قومی معاملات کے اندر بھی دوئی آئی ہے یعنی ہمیں ایک آدمی آ کے خبر دے دی نا کہ فلاں نے ایسا کہا آپ کے بارے میں اب سواری پیدا نہیں ہوتا ہم تحقیق کر لے جائیں ہم اسی وقت اسی بات پہ یقین کر کے اس کے بارے میں کی رکھ کے بیٹھے ہماری اخبار کے اندر اخبار والے اگر میڈیا کسی کے خلاف ہے اور اس کے خلاف وہ چلنا شروع ہو گیا تو اب جناب پوری قوم جو ہے وہ اسی کے خلاف ہو جائے گی بعد میں اگر جو ساری باتیں غلط ہیں کی ہوٹل پر ہر دسترخان پر پھر وہی موضوع ہو تو یہ جو بات کی تحقیق ہے نا یعنی کسی بات پر بھی یہ کہہ دیا جائے کہ یار دیکھیں اخبار نے لکھا ہے نا اخبار کا لکھا کوئی حرف پہ آخر تو ہے نہیں پہلے بات کی تحقیق ہو جائے اس کے بعد ہی ہم اس کے اوپر کلام کریں گے اچھا اسی طرح حدیث سے مبارک ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بولے بولے تو اب ہمارے یہاں جو منفی رویہ پیدا ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو شاید چالیس کیسز اس میں غلط ہی ہوتے ہیں اگر چالیس کیسز کی ہم تحقیق کرنے یعنی ہم تحقیق کرتے ہیں اور چالیس کا غلط ہونا ثابت ہو جاتا نا تو ہماری نیگیٹیویٹی جو ہے وہ بھی فورٹی پرسینٹ نیچے کم ہو جاتی اچھا اس میں ایک اور بات بھی گفتی صاحب بڑی اہم ہے اور وہ سوچنے والی ہے مدی چل کے نادری آپ بھی اس پر غور کریں کہ چونکہ لوگوں نے کوئی اور ملک عموماً دیکھا نہیں ہوتا یا اپنے شہر سے باہر گئے نہیں ہوتے یا چند لوگوں سے علاوہ رابطہ ہوتا نہیں تو اگر زندگی میں ایک دو واقعات پیش آ جائیں تو پھر ایسا لگتا ہے جناب سبھی خراب سبھی برا اور پورا وطن ہی برباد ہو گیا ہے تو وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے اب اس پر اس پر کس طرح مائنڈ سیٹ بنا کیونکہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہے جنہوں نے بلکہ میں آپ سے سوال بھی کرنے لگا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ نے ملک میں بھی بہت سارے سفر کیے دیرونے ملک میں بھی سفر کیے چونکہ آپ مفتی ہیں تو آپ کا دنیا سے رابطہ رہتا ہے چاہے ای میل پر چاہے کالس پر ایسی کون کون سی چیزیں آپ کے ذہن میں بہت ساری ہوں گی ظاہر ایک دو اگر شیئر کریں ہم سے کہ جو پاکستان کو وطن عزیز پاکستان کو دیگر دنیا کے ملکوں سے ممتاز کرتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بہت بڑی ہمارے پاس ایک نعمت موجود ہے جس کی قدر ہونی چاہیے کیونکہ جب تک ان چیزوں کا احساس نہیں ہوگا نا ورنہ ہمیں لگتا ہے اگر میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور وہاں جناب ایک واقعہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں پورا پاکستان جو جناب اس برائی میں ملوث ہے تو یہ اس, اس خول سے باہر نکلنا بہت ضروری ہے جب تک اپنے وطن سے پیار ہی نہیں ہوگا تو ہم وطن کی جس کو کہتے ہیں ترقی کے لیے کیسے سوچیں گے دیکھیے وطن کی محبت جو ہے نا فطری چیز ہوتی ہے اس سے خالی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کوئی ہوگا کہ جو بالکل ہی یعنی ماض اللہ وطن دشمن بن جائے جی یا وہ اتنا ہی دکھی ہے وطن کی چیزوں جی سے جی کہ وہ اس کے جذبات کچھ اور ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وطن کی محبت سے خالی ہو آدمی اثر میں حالات سے مجبور ہو کے ہی کسی جی دوسری طرف رخ کرتا ہے اب جہاں تک کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہر وطن والے کو اپنے وطن کے ساتھ وابستہ رکھتی ہے اس میں اگر وہ ہمارے پاس ہے تو وہ دوسرے کا پاس بھی ہے اگر ہمیں اپنے وطن کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے یعنی اگر جیسے ہم بیرون ملک سے آئے اب بھلے ہم جناب پوری دنیا کی سیر کر کے آئے اور جناب کیا مونٹی کورل اور کیا سوئٹزرلینڈ اور کیا یہ اور وہ سب دیکھ کے آ گئے لیکن جو اسکون ہمیں اپنے وطن کی سرزمین وہ دوسرے وطن میں سے نہیں ملتا یہ فیلنگ یہ فیلنگ ہر ملک والے جی جی اب اپنے ملک میں جب واپس جائے گا تو وہ جو ایک اس کو انسیت ہے ایک مانوشن ہے نا ہوم سکنے ہوم سکنے تو باہر جا کے ہے ہوگی کہ وہ ہوم سکنے لفظ اس لیے کہ ہر وہ شخص جو اپنے ہوم سے دور ہے وطن تو یادیں وطن کا مسئلہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوگا وہ دنیا کے اتنے سے ملک میں رہتا ہو وہ کہیں جائے گا تو کئی ملکوں پہ جا کر ہوتا بھی ہے کہ رہتے کہ نہیں در ملک ہے ان کا لیکن وہ ان کا ہے وہ ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنے وطن کے ساتھ ہے نا ایک وابستگی صرف وطن کی نہیں ہوتی ایک آدمی خود پیدا ہوتا ہے تو ایک اس کے خون کے اندر وہ چین موجود ہوتی ہے ایک اس کے ماں باپ لازمی بہت ہے کہ عموماً وہیں کے ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی اس کے رشتہ دار اس کے پڑوسی اس کے دیگر تعلق والے اس کے دوست یار اس کا کاروبار اس کا بچپن گزرا ہوتا ہے وہ در و دیوار سے مانوس ہوتا ہے وہ گلیوں کو پہچانتا ہوتا ہے وہ ہواؤں کو سمجھتا ہوتا ہے وہ موسموں کی تبدیلی کو جانتا ہوتا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک انسان کی ایک انسان کے وجود کی تکمیل کرتی ہے یعنی انسانی وجود جو ہے نا وہ صرف ایک شہ پر مشتمل نہیں ہے کہ وہ صرف گوشت پوست کا ایک مجموعہ ہے انسان صرف یہ نہیں انسان کا جسم بھی ہے اس کی روح بھی ہے اس کا دماغ بھی ہے اس کا دل بھی ہے اس کو کچھ جسمانی اس کے تقاضے ہوتے ہیں کچھ اس کے روحانی تقاضے ہوتے ہیں کچھ اس کے ذہنی تقاضے ہوتے ہیں کچھ اس کے جنسی تقاضے ہوتے ہیں اور کچھ اس کی ایک انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے یہ ساری چیزیں مل کر ایک پورا انسان وجود میں آتا ہے ہم جب کسی ملک میں پیدا ہوتے ہیں وہاں رہتے ہیں یا کسی کو اپنے وطن کے طور پہ اپنا لیتے ہیں اور اتنا عرصہ گزر جاتا ہے کہ ہم اسی کو اپنا وطن شمار کرتے ہیں تو اس وطن کے ساتھ ہماری ایک ذہنی تسکین ایک جذباتی وابستگی اور ایک قلبی تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے جب یہ چیزیں قائم ہو جاتی ہیں تو یہ پھر انسان کو کہیں دوسری جگہ نہیں ملتی صحیح. اس لیے آدمی کسی جو ہے نا وہ بہتر سے بہترین جگہ پر بھی چلا جائے اس کے دل و دماغ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ جو پیچھے والی رہتی موجود رہتی ہوتی رہتی نا, رہتی نا رہتی وہ باقی ہو ہے تو یہ تو ہے ہر ہر افراد فرد کے اپنے وطن کے اعتبار سے اور اس میں کسی پر کلام نہیں ہو سکتا صحیح دوسری وہ چیزیں ہیں کہ یعنی یوں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ سپیرئر ہے دوسرے ملک چیز میں اس میں بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے اندر دوسرا ملک ہم سے بھی بہتر ہوگا हुँ. یعنی اگر ہمارے یہاں ہم مثال کے طور پہ وہ ہمارا موسم ایسا ہے تو دنیا میں لازمی بات ہے کہ سب سے اچھا موسم ہمارا نہیں ہے کسی ملک کا موسم جو ہے عالمی اعتبار سے ہم سے بھی زیادہ اچھا ہے تو یا مالی اعتبار سے ہم, ف... ہم سے زیادہ پاورفل ہیں یا تربیت کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہے تو یوں جو ہے یہ کچھ انفرا... انفرادیت ہوتی ہے جو ہر ملک کو حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب پاکستان کی جو انفرادیت ہے اس میں جب بھی ہم کلام کریں گے اس میں ہمارا جذباتی پہلو ضرور ساتھ ہو جاتا ہے یعنی بہت ساری چیزیں جب یہ کہیں گے نا کہ یار ہمارے ملک میں یہ ہے وہ بیسکلی صرف ہمارے ملک میں نہیں ٹھیک ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ یار پاکستان ایسا ملک ہے جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ہمارے وطن کی خصوصیت نہیں ہے یہ ہمارا یہ ہم اس وطن کے ساتھ ہیں اس لیے یہ ہے دوسرے وطن والے کو بھی اسی طرح کی وابستہ ہوگی ب کیا مجموعی طور پہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے یہ ایسی بے شمار چیزوں کے اوپر مشتمل ہے ایسی بے شمار خوبیوں کا حامل ہے کہ جو واقعی شاید دوسرے ملکوں میں چیدہ چیزہ موجود ہے لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں مجموعی طور پر موجود ہے ہمارے جس طرح مختلف زبانیں ہیں دنیا کے بہت سارے ملک ہیں ایک ہی زبان ہمارے, ہمارے بہت ساری زبانیں ہے اچھا یہ بہت سارے موسم ہے ہمارے ایک موسم ہے ہمارے بہت سارے موسم ہم ہیں اچھا ہمارے پھر ہر طرح کا موسم زمین کی اقسام ہوتی ہیں پہاڑی زمین میدانی زمین زرخیز زمین ہے بنجر زمین ہے پاکستان کے اندر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں اچھا ذہانت کے اعتبار سے بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لوگوں کی ذہانت اوسط ہوتی یعنی مڈل کلاس ذہانت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بڑا جو, جو یعنی مائنڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے وہ بڑی کریٹیوٹی نہیں کر پاتے ہمارے ہاں وہ وہ چیزیں یعنی دماغی صلاحیت کے اعتبار سے ہمارے ہاں اس قدر یعنی بلندی ہے کہ آپ یعنی جس کو ٹیلنٹ کہتے ہیں انبلیویبلٹ ہے یعنی ہمارے ہاں ریکارڈ توڑنے کے اندر آتے ہیں تو کون سا دنیا کا ریکارڈ ہے جو ہمارا ملک نہیں بنا وسائل نہ ہونے کے بعد صلاحیت قوت طاقت مثال کے طور پہ فوج کے اعتبار سے ہماری فوج دنیا کی ہمارے یہاں جو ایجادات ہے مثال کے طور پہ یعنی جی ہمارے یہاں جس طرح حاصل کی گئی ہے دوسرے ملک میں ساتویں قوت دو سو چالیس لوگوں میں ساتواں نمبر لے لیں پھر ہمارے یہاں ایک اور بڑی شاندار چیز ہے جتنے بہترین حالات ہمارے ملک پہ آتے ہی رہتے ہیں اتنے شاعری کی سی دنیا پہ پھر بھی قوم زندہ ہے لیکن یہ پھر بھی زندہ قوم ہے اس کے علاوہ جیسے غربت جیسے کی جاتی ہے معاشی طور پہ بدحالی ہو جاتی ہے حالات خراب ہو جاتے ہیں جو کرائسس آ جاتے ہیں کاروبار پر بھی پر بھی لیکن کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آئی چاہے زلزلے کی آئی سیلاب کی آئی جس طرح قوم یکجا ہوتی ہے جس طرح مل کر اپنے بھائیوں کے لیے دن رات لوگ نکل پڑتے ہیں یہ ہی وہ زندہ زندہ دلی کی قوم ہے کہ بس بس چھوڑ کر جناب کشمیر کے اندر برف پینے پہاڑوں پہ اسلام بھائی نظر آتے ہیں عام لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر مزہ اولیا والے بھی نہیں ہوتے لیکن وہ حب الوطنی مسلمانوں سے محبت اپنے پاکستان سے محبت پھر بیرون پاکستانی جو سپورٹنگ رول ادا کرتے ہیں آسٹریلیا میں تھا مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے میں بہت زیادہ پاکستانی نہیں صاحب ٹوٹل میں ہزار پاکستانی لیکن انہوں نے بتایا کہ جب یہ پاکستان میں زلزلہ آیا تھا ہم نے ترپن کنٹینر پاکستانیوں سے جمع کر کے تریپن کنٹینر آسٹریلیا سے ٹینٹ کے ہم نے کشمیر بھیجوائے تھے یعنی یہ کیا ہے وطن سے دورے ہے خوش ہیں مزے میں لیکن وہ جو ایک محبت یگانگیت آل اوور دا ولڈ جہاں جہاں وہ آپ نے بات کہی نا پاکستانی ہیں بہت بڑی تعداد میں بیرون ملک ہیں لیکن دل ان کا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ہمارے ناثر میں ہمارے ہاں کیا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو ہمارے یہاں ویسی فیملی سسٹم والا ایک طریقہ ہے جو اسلامی طریقہ ہے ہمارے یہاں اجتماعیت کا رجحان دوسری جگہ پر کیا ہوتا ہے یعنی جہاں پر یعنی ایک یعنی انڈیویجلزم بہت زیادہ ہو گیا نا کہ ہر بندہ اپنی ٹھیک ہے نا اس کے وہ اس کے لیے ماں باپ اپراد کی حیثیت رکھتے ہیں پر ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں جو نا وہ جو ہے وہ جنم دیا اور تھوڑا سا بڑا چڑھا دیا تو تھوڑا سا ہم بھی اس کا متبادل ان کو دے دیں گے یہ اس حد تک جو ہوتا ہے نا تو اب وہ ایسا آدمی جب اپنے وطن سے دور ہوتا ہے تو اس کو اتنی کوئی خاص وابستہ یہ نہیں ہمارے یہاں چونکہ ایک اسلامی کانسیپٹ جو ہے وہ باہر صورت جو ہے وہ ہمارے دماغ کے اندر یا ہمارے جو ہے وہ سب کانشیس کے اندر موجود ہوتا ہے ایک لاشعور کے اندر ہم مسلمان ہیں ہمارا ایک وطن ہے اور ہمارے یہ دونوں جذبات اکٹھے ہوتے ہیں یعنی جنہیں ہمارے اسلامی جذبات اور ہمارے وطنی جذبات اکٹھے جیسے مثال کے طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو ہمارے جو وطن سے وابستگی ہے اس میں دو جہتیں شامل ہو جاتی اب دو جہتیں جب اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو گویا اس میں ڈبل جذبہ پیدا ہو جاتا ہے hmm. اس میں جذبہ اسلام بھی ہے ہم اگر اپنے وطن کی تعریف کریں گے تو ہمیں صرف یہ نہیں ہوگا یار ہم وطن کی تعریف ہمیں یہ ہوگا یار ہم ایک اسلامی سلطنت wow. ایک اسلامی ریاست ایک اسلامی yeah, وہ کی है جو ہے وہ اسلام کے قلعے کی جو ہم تعریف hmm. کر رہے ہیں تو ہماری جو مذہبی تسکین اس کے اندر موجود ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے hmm. تو ہمارے ہاں چونکہ ہر شہ کے اندر ہم اگر تھوڑا سا جو ہے نا وہ یعنی جیسے مثال ایک پاکستان کے اعتبار سے کسی کو بڑی تکلیف ہے اس کے لاش عور کے اندر چونکہ اسلام کا تعلق بھی ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے اس لیے وہ پاکستان کے خلاف کرنے کے اندر اس طرح نہیں جائے گا یعنی جب ایک ہوتا ہے غدار کیسے پیدا ہوتے ہیں یا دشمن کیسے پیدا ہوتے ہیں ملک سے ان کو کچھ تکلیفیں پہنچتی ہیں بیرونی ملک لوگ جو ہے وہ ان کو ہاتھ رکھتے ہیں تو ملک کے خلاف ہمارے یہاں اگر کسی بندے کے اندر کچھ منفی اس طرح کی سوچ آئے بھی کوئی گا نہیں یار یہ مسلمان ملک ہے یہ اسلامی ملک ہے یہ میرے جو میرے دین کا ملک ہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو میں صرف ایک وطن کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاؤں گا میں اپنے اسلام کو بھی نقصان پہنچاؤں گا تو یہ ہمارا ایک جو اسلامی جذبہ اس کے اندر موجود ہے یہ ہمیں سالڈ رکھتا ہے اسلام کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کے نام پر بننے والی جو ریاست ہے جو بنی ہی اسلام کے نام پر کیا کہیں گے وہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا مطلب ہی یہی تھا کانسیپٹ یہی تھا دو قومی نظریے کے پیچھے بھی تو کانسیپٹ یہی تھا اسلام کے نام پر ایک الگ جدا قوم, جدہ قوم, بس قوم بس ہے کہ جس کی بیس کے اندر یعنی جس کی بنیاد کے اندر ہی اسلامی کانسیپٹ ہے اور اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے تو کیوں نہ اس سے محبت کی جائے اور اس ٹاپک پر بڑی پیارے مدنی فول مل رہے ہیں یا ایک بات مفتی صاحب جانا ہوا بلکہ میں نے کئی ملکوں نا کہ اسلام سے محبت اور اسلام کا ملکی اسلام کا ہے تو ترکی ترکی جانا ہوا اور بھی کئی ملکوں میں ہوا کہ جب وہ پاکستان کا نام سنتے سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان زندہ ہوا. یعنی میں فیل کرتا کہ ان کو سے کیا محبت تو کئی ایسے اسلامی ممالک ہیں جن کی عوام افریقی ممالک ہم نے دیکھے مجھے اور بھی ملکوں میں جانے کا موقع ملا جب پاکستان کا ہم نام لیتے جارڈن کے اندر اردن کے اندر جب پولیس والے ایک جگہ پر چوکی لگی ہوئی تھی اور زبردست چیکنگ ہو رہی تھی تو کا سما جس طرح ہوتا ہے ہماری گاڑی گئی انہوں نے پوچھا کہاں سے نے کہا پاکستان السلام علیکم الحمد وسلم مرحبا حد نا یار پاکستانی ہونے کی پروٹوکال تو بتایا کہ یہاں کے بچے بچے کو مطلب ایک بوال ہے کہ پاکستان سے بڑی محبت ہے تو پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں دنیا کے مسلم لوگ کرتے ہیں یعنی پاکستان کو اپنا ایک سمجھ لے بڑا بھائی سمجھتے ہیں یعنی میں یہ سمجھتا ہوں میری معلومات کے مطابق ایٹمی قوت بننے پر پاکستان میں تو خوشی منائی گئی بنائی گئی لیکن دنیا بھر کے جو اسلامی ممالک میں خوشی منائی گئی کہ ہمارا یہ تو ایک بڑے بھائی کو ترقی ملی ہے ہم بھی اب مضبوط ہو گئے ہمارا بھی ایک وطن مضبوط ہو گیا یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے یہ مسلمانوں کی دنیا بھر میں پاکستان سے محبت جو ہے یہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے بہت ساری جگہوں میں تو پاکستان کا کچھ نہ کچھ کردار بھی ظاہر ہے بالکل ایسا ہی روڈن کا معاملہ کا معاملہ بھی ہے ترکی کا معاملہ بھی ہے معاملہ ہے جی اس کردار کی بنا پر بھی لیکن اس کے باوجود جذبہ جو ہے نا اصل میں یعنی مسلمان جو ہے وہ ایسا کوئی شاہ ز نادر کو بدبختی ہوگا یعنی جو اپنے ذات کے اندر مسلمان سے ہٹ مسلمان ہونے کو منفی کر کے کچھ سوچے صحیح बार یعنی बार ایسا نہیں ہوتا وہ خواہ وہ بنے اس کی اس کا مائنڈ سیٹ جیسا بھی ہو اور وہ اپنے آپ کو جو بھی کہے لیکن بہرحال ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک اس کی مسلمان ہونے کی حیثیت جو ہے نا وہ ضرور اس کو تھوڑا سا جو نا وہ شیک کرتی رہتی hmm. ہے اس کو ہلاتی رہتی ہے نہ ملے گا موٹیویٹ کرتی ہے اس کو تھوڑا انرجائز کرتی ہے اس کو تو یہ چیز موجود ہوتی ہے اسی لیے پوری دنیا کے جو مسلمان ہے چونکہ حیثیت اسلام پاکستان کو ایک بہت پاورفل جو ہے نا وہ چیز شمار کرتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے دیکھنا بھی, بھی چاہتے دیخ ہیں اس کی ترقی چاہتے اس لیے ہمارے ہاں ترقی ہوتی ہے تو ساری دنیا جو ہے وہ خوش ساری دنیا میں مسلمان خوش ہوتے ہیں ہمارے یہاں کو مس ہوتا ہے تو سارے کریں آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا ہر طیبین میں جب بعض اوقات سفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی عربی بیٹھا ہے یا مصری بیٹھا ہے فلسطینی بیٹھے مجھے ایک دو بار فلسطینی ملے تو باقی کی سلام تو درکا آپ کہاں سے بتایا ہم آپ کے لیے نمازوں میں دعا کرتے ہیں تو اس نے کہا ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں پاکستان ہے اور برادر وہی سمجھتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے یہ جو یعنی یہ جو تعلق ہے نا بیسیکلی یعنی ایک مسلمان ہونے کا تعلق اور اس مسلمان ہونے کا تعلق کا مطلب جو ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا بات آ, کیا کیا سرکار کے نام پر جو ہے نا جمع ہو گئے ہیں اصل یہ وہ محبت کا ایک یعنی ہمارے حقیقت یہ ہے بذات خود اسلام کے ساتھ بھی جو والہانہ ایک محبت ہے نا اس کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے نا جو وہ بنیادی ترین حیثیت رکھتی اسی لیے وہ پرلے درجے کا کوئی شرابی ہے کبابی ہے تو جناب بالکل وہ فسکو فجور کے اندر لگا ہوا اسلام کی ایک جس کو کہنا کہ اس نے زندگی میں کبھی نوازنا پڑی ہو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک کے اوپر ہے نا وہ اپنی جان قربان کرنا بالکل تو, تو یہ جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں نا وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں یا متعلق خاص کو اسلامی ملک ہے ان کے ساتھ جو ہمارے وطن کی وابستگی ہے وہ نبی پاک علی سلاسلام کے نام مبارک اور آپ کی ذاتی مبارک اچھا اور پھر سرکار علیہ صلاح والسلام کے عشق و محبت کے حوالے اللہ آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے آپ کی عظمت اور آپ کی تعظیم کے حوالے سے الحمدللہ کے ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ جو ہے ایک ماشاء ایک یعنی نمائندگی ہے یا ایک نمایاں پن ہے ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی نظر کے اندر جو ہے کہ یار یہ ہوتا کیا ہے کہ کسی سے محبت ہے اب جو اس کا جتنا زیادہ اس کی غلامی کرے گا جتنی زیادہ اس کی خدمت کرے گا ہمیں اسی سے محبت ہوتی بالکل صحیح علیہ السلام وسلام کی محبت جیسے مثال کے طور پہ دعوت اسلامی اب دعوت اسلامی کا تو مشن ہی یعنی مشن کے اندر ہی سرکار نے صلاح اسلام کی ذات مبارکہ کی جو ایک وہ اے, یعنی وہ ہے نظر آنا ہے یعنی ہمارا امام ایک علامت محبت ہے دعوت اسلامی کا جی سنت وری تحریک ہے یہ ایک وہ محبت کا پہلو ہے اب یہ چیز ہے اب یہ اس کی پوری دنیا کا اگر آپ دیکھیں تو ان میں سب سے زیادہ اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا یعنی سبز امامہ ہوا یہ مسواک ہو گئی یہ دیگر سنتیں ہو گئیں کوئی دنیا میں کسی جگہ بھی کوئی ایسی تحریک نہیں ہوگی جیسی تحریک ہمارے ملک میں موجود ہے اور پھر یہ چل کے سارے دنیا میں پہنچ گئی دنیا کے اندر پہنچے تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک ملک کی ایک شہ جو اسلام سے متعلق ہے وہ نظر آئی ایک دوسری شاید تیسری اور نظر آئی تو اس کے ساتھ کل وابستگی اتنی ہی بڑھتی جائے گی ایک آدمی کا پتہ ہے یار ماشاء یہ تعجب پڑھتا ہے ہمیں محبت ہو جائے گی اچھا پھر پتہ چلا کہ یار ماشاء یہ تو روزانہ روزہ بھی رکھتا ہے ہمیں اور محبت ہو جائے اچھا پھر پتہ چلا کہ یار اس کی بےچارے کی تنہا بیس ہزار ہے لیکن دس ہزار غریبوں کو دیتا ہے ہمیں اور محبت پیدا ہو جاتا ہے جس کی جتنی خوبیاں سامنے آتی جاتی ہیں ہمیں اسے محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے پاکستان کی خوبیاں جب مختلف پہلوؤں سے بطور خاص اسلامی حیثیت سے سامنے آتی ہیں جی جی جی تو محبت اور بڑھ جائے محبت اور بڑھ جائے کیا ہے؟ بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے اور واقعی دنیا میں جہاں کئی مسلمان ہو وہ بھائی بھی ہیں محبت بھی رکھتے ہیں اور اس کے رسول کے نام پر سرکار علیہ اصلاۃ و کی غلامی کے نام پر ایک دوسرے سے بڑا والہانہ پیار کرتے ہیں اس کے مناظر حج اور عمرے پر بالخصوص حرمین طیبین میں نظر آتے ہیں جہاں کہیں دنیا میں سفر ہوتا ہے تو وطنِ عزیز کا نام سن کر جو لوگوں کی محبت ایسا وقار سا فیل ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم کہ دیکھیں یار پاکستانی کہا تو ان کے دلوں میں کسی محبت آئے یقینا کئی مقامات پر ہمارے ہی اسلامی بھائیوں ہمارے ہی پاکستانیوں کی جو سمجھیے کہ غلط معاملات کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوا تو وہ پاکستان کا تصور نہیں ہے وہ ہمارا قصور ہے ہم نے اس سلسلے میں پازیٹو ایٹیوڈ پر مثبت رویے پر بات کرنی ہمیں یہ بھی تو سیکھنا ہے کہ ہمیں اچھا پاکستانی کیسے بننا ہے آب, آپ کی اس سلسلے میں شامل کریں گے ایسے تو ایسی بہت ساری خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ہمیں ایسا وطن دیا صاحب نے موسم کی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی پاکستان وہ ملک ہے جہاں دو سو دن کم و بیش دو سو سوا دو دن سورج چمکتا ہے شاید مدنی چینل کے ناظری کہیں کہ اس میں کیا خوبی ہے آپ کو شاید کئی ملکوں میں جانے کا موقع نہیں ملا یہ کی جو روشنی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے پورا دن ہمیں سورج چمکتا رہے تو بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں کتنی انرجی کی بچت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت پر کس قدر مثبت اس کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں وٹامن ڈی جو ہے وہ میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں میں بہت بڑی بیماری وٹامن ڈی نہیں ہے ان کے پاس انجیکشن لگواتے ہیں ہاں انجیکشن لگواتے ہیں کیوں نہیں ہے تو بتایا اس ملک میں جو ہے سورج نہیں نکلتا بہت کم نکلتا ہے تو سورج کی روشنی سے ڈی حاصل ہوتا ہے اچھا ایک ملک میں جیسے آسٹریلیا میں تھا مجھے بتایا کہ جو جی اوزون کی جو لیئر ہے हुم. یہ یہ آسٹریلیا کے اندر جا کے کٹ ہو جاتی ہے یعنی جو یہ اوزون کا دائرہ ہے آسٹریلیا اینڈ آف دا ولڈ ہے تو وہاں کی جو سورج کی گرمی آم. ہے وہ ترین گرمی ہے وہاں وہ ڈائٹر کی طرح اس کے اوپر گرے گی اور اس کی سکن کو بہت زیادہ وہ کیئر کرتے ہیں کریمیں لگاتے رہتے ہیں جاتے نہیں ہیں دھوپ میں دھوپ پڑ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اب میں سوچنے لگا ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں یہ چیزوں کا ہمارے پاس مطلب اللہ کی اچھا موسم کی بات مفتی صاحب کریں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر اگر شاید پانچ منٹ کے لیے بجلی چلی جائے یا پانچ منٹ کے لیے گیس چلی جائے وہ پورا کا پورا ملک مر جائے مثال کے طور پہ آپ جو پچیس مائنس پچیس ڈگری میں رہ رہے ہیں hmm. اگر وہاں ہیٹر بند ہو جائے صرف hmm. پانچ منٹ کے لیے وہ سارے مطلب میں, میں ایسے دو تین ملکوں میں رہا ہوں کہ جب پچیس تیس سیکنڈ کے لیے ہیٹر سے باہر نکلنے کا موقع ملا تو تھوڑی دیر میں حالت خراب ہو گئی اور جیسے بھی ہیٹر میں گئے تو میں سوچنے لگا اللہ یہ کمرے کا اگر میں رات کو سویا ہیٹر بند ہو گیا تو یعنی وہ کنیکٹو ہے hmm. ان تمام ٹیکنالوجی سے اگر وہاں یہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائیں اب میں سوچوں کہ اگر وہاں لائٹ جاتی ہوتی وہاں یہ سب چیزیں نہ ہوتی ہمارے پورا دن لائٹ نہ ہو سردی ہے چاہے گرم زندہ تو رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے اگر ہمارے پاس اتنی سردی پڑتی ہوتی یا ہماری اتنی گرمی ہوتی کہ ہم زندہ جیسے ارب ممالک ہیں آپ آپ امیجن نہیں کر سکتے کنڈیشن کے اگر جون جولائی کا مہینہ ہو آپ پانچ دس منٹ کسی روم میں نہیں بیٹھ سکتے کہ تھوڑی دیر کے اے سی بند ہو جائے تو یہ اللہ کی ٹھیک ہے مگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اب ہم اس طرح ٹیکنالوجی وائز ترقی نہیں کر سکے ابھی تک کہ وہ لائٹ وغیرہ کے معاملات میں تو یہ موسم کا کتنا بڑا سپورٹ ہے کہ ہم پورا دن بغیر اے سی کے بغیر پنکھے کے بغیر لائٹ کے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو میرے پیچھے اسلامی بھائی موسم ایسے ایسے دنیا میں موجود ہیں کیا آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک ملک میں گیا تو وہ بارش ہونے لگی مجھے بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا یار تھوڑا سا چلے ہاتھ وغیرہ گیلے کرتے ہیں تو کہہ رہے بھائی سارا پورا بارش ہوتی ہے کیا کریں ان کو بارش سے ایک طرح سے بادل نفرت ہو گئی ہے ایک جگہ میں گیا تو بڑے بادل میں نے کہا یار کیا ہے تھوڑا سا سے بات کی کہتے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں یہ سب سے برا ملک ہے اتنا زیادہ کلاؤڈ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ ٹھنڈک کو جس کو کہ ملگجا پن جو بلگجا پانی بھی ہمیں اچھا لگ رہا تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کہیں لوگ سورج کو ترس رہے ہیں کہیں بارش کو ترس رہے ہیں کہیں سردی کو ترس رہے ہیں کہیں گرمی کو ترس رہے ہیں وہ پاگل ہو جاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہی ملک میں سارے موسم دیے اور بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کے کوئی ایسے کہ جہاں سمندر بھی ہو کنٹریز ایسی ہیں دنیا میں جہاں نہیں ہے دنیا میں سترہ ملک ایسے ہیں جہاں نہری نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس نہری نظام نمبر ون ہے سمندر ہمارے پاس موجود ہے برفیلے پہاڑ بھی ہیں تو ریگستان بھی ہیں گرم علاقے بھی ہیں تو سرد علاقے بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں تو کھیت بھی ہیں الحمدللہ ایک ہی ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے موسم اور پھر یہ بوکی صاحب آپ بھی میری بات کو ضرور اٹیسٹ کریں گے آپ نے بھی دنیا میں سفر کیا پھلوں کی دکان پر جائیں خوبصورت پھل یعنی ایسا پھل کہ دیکھا ہی نہیں ہوگا یار اتنا لال سے اتنا بڑا کیلا ٹھیک ہے اور جب اس کو کھائیں بندہ بولے یار ٹیسٹ کدھر گیا پاکستان کا کیلا بلے اس کیلے کے کوارٹر ہوتا ہے لیکن جب کیلا کھائے تو پتہ چلتا ہے واقعی کیلا ہے ورلڈ مینگو جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ورلڈ بیسٹ کنو اور سب سے زیادہ کینو جو نہیں کتنے لاکھ ایکڑ بتا رہے جو کینو کی فصل کا اگائی جاتی ہے پاکستان میں ہوتا ہے پھر گندم ہم دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنی اپنی جو ہے وہ چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد پانچویں نمبر پر ہم دنیا میں شوگر کین گنا ہم پیدا کر رہے ہیں یعنی اتنی ساری چیزیں پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھ لیں دنیا کا ساتواں ملک ہے بیس کروڑ لوگ میں ابھی آسٹریلیا مفتی صاحب پاکستان سے دس گنا بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی ڈھائی کروڑ ہے یعنی ہمارے کراچی جتنا آبادی جو پورے آسٹریلیا میں اور اتنا بڑا آسٹریلیا ہے کہ 6 گھنٹے میں جہاں چلتا ہے اس کے اندر میں بولوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے لوگ دیے? ایک خاندان ہے نا ہمارا 20 کروڑ پاکستانی تو یہاں ہیں میں سمجھتا ہوں پانچ کروڑ تو باہر ہوں گے اگر بلا لے تو کتنے سارے پاکستانی ماشاءاللہ تو یہ بڑی بات ہے کہ 240-45 ملک بتائے جاتے ہیں چھٹا ساتواں نمبر ہمارا آ جاتا ہے اس پاپولیشن کے لحاظ سے اچھا ملک کتنا بڑا بے شک بڑا ہے لیکن اگر تو رقبے کے لحاظ سے بھی ہمارا ملک بہت اوپر آتا ہے آپ نے تو یورپ اب گئے ہیں اور یو بھی گئے ہیں کئی ملکوں کے اندر تو صبح دو تین گھنٹے میں بھول ختم ہو جاتا ہے ہم مطلب گاڑی میں بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہیں بول پورا ہو گیا تو ہمارا وطن آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر بتایا جاتا ہے ہمارا ماشاءاللہ اللہ جو ہے وہ آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر اس کی حدود اردو ہے تھوڑا سا کم ہے یعنی سات لاکھ چھیانوے ہزار میں نے کم و بیچا اور پھر ایک ہزار ہمارے پاس ساحلی پٹی یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے تھاؤزینڈ مور دین تھاؤزینڈ کلومیٹر کی ہمارے پاس جو ساحلی پٹی ہے کسی ملک میں اگر ساحل بھی ہے تو بہت تھوڑا ہے جو گوادر اللہ تعالیٰ نے میںتا کیا ہے اللہ نے دیکھیں برے دن کبھی رات آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد صبح ہی آتی ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی آپ کی کال بھی سلسلے میں لیتے ہیں لیکن آپ ہمت میں رہیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے اپنے وطن کی ان خوبیوں پر نظر رکھیں جو اللہ نے فیملی سسٹم کی جو بات کی ہے کے بعد لیتے ہیں بات کرنی سے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے باہر ماں باپ, باپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں بھائی بہنوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں یہاں ہم بیمار ہو جائیں تو کیا فیملی کیا دوست احباب اتنے لوگ پوچھنے والوں بےچارے بیمار ہو کر وطن سے دور رہ کر اگر مجھے جو کہتے ہیں انٹر اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں جب کسی پرابلم میں آتے ہیں تو پھر وطن کی یاد اور شدت کے ساتھ آتی ہے آئیے کچھ کال لیتے ہیں جی میں شاط اکثر کالونی سے بات کر رہا ہوں میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ پاکستان کے بننے میں علماء اہل سنت کا کیا کردار ہے براہ مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے انشاءاللہ شاء جی اگلی کال دیجیے السلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد ال کریم مدنی چینل کے تیسرا مثبت رویہ مفتی صاحب سے سوال ہے جس طریقے سے ابھی آپ نے پاکستان کے قیام کے وقت اپنے ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بڑی ہجرت ہے تو کیا سرکار عالی السلام کے مبارک دور ظاہری دور میں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی اور قیام پاکستان کے وقت جو مسلمانوں نے ہجرت کی کیا اس کے اندر ہے کیا اس سے لگاؤ یا اس کا کوئی تعلق ہے اس بارے میں فرمائیں جی واہ بڑا اچھا سوال ہے جی اگلی کال دیجئے جی محمد علی اختاری عرب امارات اجوان سے کر سیز کروں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا پروگرام ہے اسپیشلی پاکستان سے دور بیٹھے جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یادیں جو بچپن میں ہم سیلیبریٹ کرتے تھے الحمدللہ تازہ ہو رہی ہیں جہاں میں جو پاکستان کے بارے میں پازیٹیو چیزیں الحمد للہ مدنی چینل کے تھرو دنیا بھر میں لوگوں کو اسپیشلی پاکستانیوں کو مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہیں اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نیگیٹیویٹیز تو بہت زیادہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن پازیٹیو چیزیں نارملی لوگ ریلائز نہیں کرتے اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے یہاں رہتے ہوئے اکثر ہم نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں رولز اینڈ ریگولیشن بہت سخت ہیں ہمارے ٹیکسی ڈرائیور جو کمیونٹی ہے موسٹلی یہاں پاکستانی ہیں اور ہمارے پاکستانی اسلامی بھائی اور پاکستانی جو لوگ ہیں ہمارے جو ٹیکسی ڈرائیونگ کرتے ہیں اور اکثر و بیشتر جو زیادہ تر ہمیں نیوز ملتی ہیں کہ ٹیکسی میں اگر لوگ قیمتی چیزیں قیمتی سامان بعض اوقات کئی کئی ہزار درم کے انویلپس اور پرٹس بھول جاتے ہیں تو پاکستانی ڈرائیورز جا کر ان کو اپنے سیکیورٹی آفیسز میں واپس کرتے ہیں اور اخبار تک میں اکثر یہ ان کی پکچرز آتی ہیں کہ یہاں کی سیکیورٹی یہاں کی ٹیکسی ڈرائیور جو ایسوسیئشنس کے اور ان کی جو کمپنیز کی ہیڈز ہیں ان کو پبلیکلی آ کر اپریسیشن دیتے ہیں ان کو داد دیتے ہیں اور کلیئرلی نام آتا ہے کہ پاکستانی ڈرائیور نے یہ چیز جو ہے جو کسی پیسنجر کی رہ تھی اس کو واپس کیا الحمد بڑا ایک پازیٹیو امپریشن آتا ہے اور پازیٹو چیزیں الحمد ساری ہیں جو پاکستانی یہاں رہ کر ایسے ای کام کر کے پاکستان کا نام آگے بڑھاتے ہیں نام روشن کرتے ہیں اور یہاں اکثر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں الحمد واہ واہ واہدم وا, اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بہت شاندار بات کی آپ نے اور واقعی بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اگر دو چار سو یا دو چار ہزار لوگ اگر غلط کام کرتے ہیں تو آپ بیس کروڑ لوگوں کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں اور واقعی صحیح فرما رہی ہے خبریں خاص طور پہ دبئی میں ٹیکسی ڈرائیور بہت بڑی تعداد میں ہیں تو لوگ ٹوریزم بہت ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی اپنا بیگ بھول جاتا ہے جیسے پاسپورٹ ہوتے ہیں سونا ہوتا ہے پیسے ہوتے ہیں وہ لا کر پہنچاتے ہیں بلکہ یہاں پاکستان کی اپریشیشن کی بات کروں کہ یو ای پولیس کے اندر ایون جارڈن کی فوج کے اندر بحرین کی فوج کے اندر اور بگ بگ آفیشلس کے اندر جو ہیں وہ پاکستانی لوگ موجود ہیں یعنی پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ کے لوگ ہیں ان کو دنیا کی کئی ملکوں میں الحمدللہ بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے بلکہ آپ نے فوج کی بات کی آسٹریلیا بھی میرے ساتھ ہم نے ایک جگہ ناشتے کے لیے گئے تو ایک کرنل صاحب تھے پاکستان کے تھے پاکستان فوج کے تھے تو کہا کہ ہم پاکستان فوج سے ہر سال میں کچھ فوجی آسٹریلیا آتے ہیں آسٹریلیا کی فوج کو ٹریننگ دینے کے لیے میں سچی بات ہے جس کو کہ میں جھٹکا کھا گیا میں نے کہا بولا آپ کو پتہ نہیں ہے الحمدللہ ہماری کئی ایسی جو ہے پروفیشنل جو ہے نا اس میں الحمدللہ ہماری فوج کی ایک اور وجہ بتائی فائل میں کمی ہے لیکن ایک اور وجہ جو آپ نے کہی نا کہ اتنی برے حالات میں قوم کھڑی ہے ان برے حالات کا ایک فائدہ بتاؤں نے یہ بتایا کہ چونکہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں ہمارے وطن میں ہماری فوج پریکٹیکلی لڑائی لڑ رہی ہے اور کئی جہازوں پہ لڑ رہی ہے تو جو ایکسپیریئنس ہمیں ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کئی اور اس طرح کی تو کئی چالیس سال سے بےچارے فارغ لڑائیں گے بیٹھے تو ہماری فوج ایکٹیو رہتی ہے چاہے سیلاب ہو چاہے زلزلہ ہو یہ مدد کے معاملے سے بھی اور بارڈر کی حفاظت کے بارے سے بھی تو بہت شاندار بات کی کہ بہت دنیا میں الحمدللہ اچھے واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں پوزیٹیو پازیٹو سوچنا چاہیے اس طرح کی کالیں مجھے دنیا بھر سے چاہیے تاکہ آپ دیگر ناظرین کے لیے بھی ایک حوصلہ جو ہے وہ اور بہتر ہو مفتی صاحب یہ سوال تھا ایک تو تحریک پاکستان میں علما کا کردار بارے میں کچھ اس کی بنیاد اصل میں یہی ہے تھوڑا سا اس میں اگر ہوتا کیا کہ کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا اس زمانے کے معاشرے کو دیکھا جائے نا تو پھر اس کی اصل پکچر سامنے آتی ہے کہ اگر یہ شے ہوئی ہوگی تو کیسے ہوئی ہوگی ٹھیک yeah. ہے یعنی ہم مثال کے طور اگر ہم آج یہ بات کریں گے یار فلاں کے گھر میں اگر مسئلہ ہوا تھا تو وہ اپنے اس کو اپنے رشتے دار کو فون کر دیتا تو yeah. بھائی یہ دو سو سال پہلے کی بات کرے اس کو فون نہیں ہوتا تھا نہیں تو بات یہ کہ زمانے میں جب ہم اس کو سامنے تو ہمیں ایکچوئل صورت ہمارے سامنے yeah. دیکھیں پاکستان جو بنا ہے یہ بنا عوامی طاقت سے ہی مسلمانوں کی جو مجموعی طاقت تھی اسی سے بنا اچھا اب وہ جو مجموعی طاقت سے بنا ہے اس میں دو چیزیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمان ہم ہمارے زمانے کی بنسبت بہت زیادہ علماء اور مسجدوں کے ساتھ وابستہ تھے لہذا اس زمانے میں کوئی بھی بڑی تحریک چلانا اور اس کو موٹیویٹ کرنا اور لوگوں تک اپنا میسج کنوے کرنا اور ان کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کے اندر سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ علماء کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا وہ رابطہ رکھیں اور ان کے ذریعے بآسانی با آپ پیغام بہت یعنی موجود لوگ علماء سے وابستہ تھے مسجدوں سے وابستہ تھے اچھا اب چونکہ اچھا اور علماء کے اندر اب جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے ماضی تو کبھی نہیں بدل سکتا مستقبل ہی بدل سکتا ہے تاریخ یہی ہے کہ جو علماء اہل سنت ہے یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کے ماننے والے تھے ان لوگوں کا یا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے تھے یا اور اس طرح کے جو بڑی بڑی گدیاں سجادہ نشین تھے ان کے جو متعلقین تھے یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اصل کردار ادا کرنے والے تھے پاکستان کے قیام کے اندر تو اب ہوتا کیا تھا کہ جو اس زمانے کے ہمارے سیاسی لیڈر تھے جو سیاسی لیڈر تھے ان کے لیے بھی سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مثال جی کے طور پہ انہوں نے پانچ ہزار بندوں کو جو دعوت دینی ہے تو پانچ ہزار کو گھر گھر جا کے دیں گے یہ بڑا مشکل ہے اور اس, طرح ایزی طرح اس کی نہیں جگہ سیدھا, سیدھا سیدھا ایک سنی عالم کو جا کے کہا کہ حضور آپ کی مسجد میں جمعے میں اتنے نمازی آتے ہیں اگر آپ ہماری تائم میں تھوڑا سا بیان کر دیں گا یہ سارے آ جائیں اور اس وقت یہی ہوتا تھا اللہ اللہ اس کو یہی ہوتا تھا اللہ اللہ اللہ ایون اللہ کہ, اللہ اللہ کہ آپ دیکھے میں نے جو اپنا کیا نام ہے ایک بہت بڑا غیر مسلم لیڈر تھا اس کا میں نے بیان پڑا اس نے کہا کہ یار ہماری کوششوں میں اور یہ کاجا محمد علی جناح کی کوششوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے ان کو جو ہے وہ ان کے نبی کی سپورٹ ہے تو اس کے لوگوں نے کہا یار یہ کیا مطلب ہوا کہ ان کے نبی کی اسپورٹ ان کا یار مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی جلسہ جلوس کرنا ہوتا ہے ہم پوسٹر چھاپتے ہیں اشتہار لگاتے ہیں ہم جناب وہ تانگے ریڑے کے اوپر جناب اعلان کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں ہم گھر گھر جا کے داخل تنا کرتے ہیں تب جا کے ہمارا بیس پچیس ہزار کا مجمع ہوتا ہے ان کے نبی نے ان کو چودہ سدیاں پہلے ہی وہ طریقہ دے دیا کہ جناب جمعے کی نماز کے اندر جائے سارے مسلمانوں نے جمع ہونا ہے اب ان کے جو قائد ہے محمد علی جناح صاحب وہ آرام سے بمبئی کی جامع مسجد میں جاتے ہیں بمبئی کی جامع مسجد بھری ہوتی ہے بیس پچیس ہزار کا مجمع بیٹھے بیٹھا بغیر کسی اشتہار کے تو مل جاتا ہے یہ آرام سے بیان کر کے فارغ ہوئے اور ان کو اچھا پھر ہمیں ہر چھ دن ہر سات دن بعد اس طرح جلسہ کرنا ہماری طاقت سے باہر آئے گا کون ہر سات دن بعد جلسہ کرنے میں ارینجمنٹ کتنا بڑا چاہیے کتنی کتنی چیئر چاہیے کرسیاں چاہیے اسٹیج چاہیے اشتہار بازی چاہیے ان کو کسی قسم کے نہیں اشتہار کی ضرورت ہے نہ پیس کی ضرورت ہے نہ کرسیوں کی ضرورت ہے لوگ نیچے آ کے بیٹھ جائیں گے آرام سے اپنے اپنے خرچے پہ آئیں گے کسی کو دعوت دینے کی حاجت نہیں ہے ہلکا پھلکا اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب آج جناب محمد علی جناب صاحب تقریر کریں گے آج فلاں لیڈر تقریر کرے گا آج فلاں لیڈر تقریر کرے گا اور ہر شہر کے اندر ایک جامع مسجد موجود ہے اس جامع مسجد کے اندر آرام سے ان کو بیٹھے بیٹھے مجمع مل جاتا ہے تو کیا میں پاکستان کے اندر جو مسجدوں نے جو کردار ادا کیا جنہوں نے منفی کردار ادا کیا ان کے چہرے بھی لوگوں کو ہے لیکن یہ جو ہمارا ایک پورا سیٹ اپ تھا جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا تھا اس میں یہ بہت بڑا فیکٹر تھا کہ اعلان ہوا مسجد کے اندر سب لوگ آئے اور جناب جلسہ ہو گیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ سارے کام فارغ ہو گئے تو اچھا پھر اس میں کچھ وہ بزرگانے دین تھے ہمارے کچھ وہ بزرگ تھے جنہوں نے اپنی دیگر بہت ساری سرگرمیوں کو جو ہے وہ سائڈ میں کر دیا اور وہ خالص جو ہے وہ قیام پاکستان اچھا کے اندر اپنا ہو. مین کام یہ شروع کر اپنا مین یعنی کام یہی رکھا اللہ مثال کے طور پہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اچھا اب اب وہ محدث ہیں بہت بڑے عالم تھے اگر وہ تصنیف کے شعبے میں جاتے تو بہت عظیم شان کتابیں لکھ دیتے ان کی عمر بھی جو ہے وہ سو سال سے اوپر تک ان کی عمر گئی بہت کچھ لیکن انہوں نے وہ جو قیام پاکستان کے زمانے میں جو تحریک کے زمانہ تھا اس میں وہ سیدھا سیدھا وہ قائدہ اعظم کے ساتھ وابستہ تھے ان کے آپس کی خط و کتابت تھی آپس کی گفتگو تھی اور انہوں نے اور ان کے جو مریدوں کی تعداد ہے یہ شاید یعنی یہ پاکو پاکو ہند کے جو پانچ اگر بڑے بڑے خانواد مانے جائیں تو ان کے اندر شاید وہ ایک وہ ہوں گے پانچ بڑوں میں سے ایک وہ ہوں گے اچھا اسی طرح یہ کے پی کی طرف جو صبح سرحد اس وقت کہلاتا تھا اس میں جو پیر صاحبان کا جو وہاں پر عمل دخل تھا وہ بہت ہی وسیع عورت پیمانے کے اوپر او تھا پیر افمان وانکی شریف ہو گئے اور اس کے علاوہ کچھ اور پیر صاحبان ہو گئے ان کے جو لاکھوں مری اور پھر آگے جو متعلقین پھر وہ ان کے مریبین آگے کوئی مسجد کا امام ہے تو کوئی مسجد کا خطیب ہے تو کوئی اپنے علاقے میں کوئی کمیٹی چلا رہا ہے تو کوئی انجمن بنا کے چلا رہا ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے یہ وابستہ تھے ان پیر صاحبان کے ساتھ اور یہ پیر صاحبان جو تھے یہ سارے کے سارے قیام پاکستان کی کے سامنے تحریک اس سلسلے میں اسپرچل پاور بھی بڑا شامل عبد العلی میرٹھی رحمۃ اللہ کا کردار اب اس کا بالکل یعنی مبلک اسلام کے جن کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے ایک نمائندے کے طور پہ بانی پاکستان قائد اعظم نے جو ہے وہ دنیا بھر میں بھیجا کہ آپ جا کے پاکستان کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنس دیں کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا پاکستان کے مقاصد کیا, کیا, کیا اسپرچل پاور بھی بڑا شامل رہا نگانے شورا ماشاءاللہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبر السلام علیکم و رحمۃ اللہ میرے خالی پاکستان بھی جس دن عذاب وہ شاید جمعہ کا دن تھا بتاتے ہیں کنفرم اگر جب میں نے پڑھا ستائیس ستائیس رمضان تو ہے اللہ کریم ہمارے وطن کو خوشیاں آتا فرمائے بہت خوبصورت مدری پھول ملے کہ علماء کرام کا کردار مسجدوں کا کردار سبحان اللہ جمعہ کے خطبے کو کس خوبصورت انداز میں یوز کیا گیا اسپرچل پاور بھی روحانی طور پہ بھی بڑی مدد شہری پاکستان میں رہی اور ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ جس طرح علماء اہل سنت اور ایسے علماء جو اولیاء کے کے درجے پر خود ختم نبوت میں جماعت شاہ صاحب کا جو کردار رہا اور مجھے وہ جملہ ان کا یاد ہے تھا ناٹ رانگ کے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر کیسا عمل تھا اور کس طرح مسئلہ کہ اہل سنت پر وہ کاربن لوگ تھے کہ آپ نے بھرے مجمع میں ایک اور اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں میرے اس ہاتھ کا دیدار کر لو اس ہاتھ نے کبھی کسی بد مذہب سے ہاتھ نہیں ملایا ہے یعنی اس قدر مضبوط عقیدے والے اور جب ایسے مبارک لوگ شامل تھے تحریک پاکستان میں تو مجھے میں نے ایک جگہ سنا تحریک پاکستان کے حوالے سے کچھ مواد دیکھ رہا تھا کہ مجھے وہ ایکزیکٹلی نام نہیں آیا لیکن وہ کسی ریاست کے ہیڈ تھے نواب تھے اور وہ مخالفت کر رہے تھے جب ریفرنڈم ہونے لگا کہ ریاستوں سے پوچھا گیا کہ کون کون سی ریاست قیام پاکستان میں ووٹ دینا چاہتی ہے تو وہ کہتے تھے میں ووٹ نہیں دوں گا اس سے ایگری نہیں ہو رہے تھے لیکن جب ووٹ دینے کا دن آیا تو انہوں نے جا کے ووٹ دیا لوگوں نے کہا کہ آپ نے جو ووٹ دیا آپ تو مخالفت کرتے تھے تو کہا میرا ارادہ تو نہیں تھا مگر خواب میں نبی پاک علیہ صلاحت والسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ پاکستان بن رہا ہے اس کو سپورٹ کرو تو یہ وہ جو سپورٹ ویسے جیسے آپ نے جملہ بھی کہا کہ غیر مسلم بھی کہتے تھے ان کو نبی علیہ صلاح و کی سپورٹ ہے تو گویا سرکار علیہ سلاحت وسلام کی تائید بھی قیام پاکستان میں شامل نہیں ماشاء بہت خوبصورت مدنی مل رہے ہیں حضور ہمارا موضوع مثبت رویہ پوزیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اور کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کر رہے ہیں دوسری بڑی اچھی کال تھی یہ ہجرت مدینہ اور قیام پاکستان کے لیے جو ہجرت ہوئی کیا اس میں کچھ ہم تعلق کہہ سکتے ہیں کوئی اس سے رابطہ کہہ سکتے ہیں سوالے سے پچھ فرمائیں گے ایک اچھا جملہ میرے ذہن میں آیا تھا جب آپ نے کہا کہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو کہ تحریک کیا وہ سب سے بڑی نہیں تھی جو ہجرت مدینہ ہوئی تھی کوانٹٹی وائز میرا خالی اس کو آپ نے فرمایا تھا اصل میں عظمت کے اعتبار سے تو لازمی بات ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے اس کا تو مقابلے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تو عظمت اور ثواب کے اندر تو وہی سب سے بڑی ہجرت ہے بقیہ تعداد افراد کی تعداد کی تعداد اتنی بڑی تعداد نے کسی ایک مقصد کے لیے ایک ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط آ گیا سیلاب آ گیا تو پورا پوری کی پوری قومی وہاں سے ہجرت کر گئی ہے تو وہ ایک سیلابی اور قحت والی جو ہے نا وہ ہجرت ہے جو کوئی بہت بڑے مقصد پر مشتمل نہیں ہے یہ ایک مقصد کے لیے ہجرت یعنی اسلامی مقصد کے لیے ہجرت ہے تو اس کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی ہجرت تھی باقی اس کی مشاوت اس کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بھی کیا تھا کہ مسلمان مکہ مکرمہ میں تنگ تھے ٹھیک اور مسلسل مظالم کا شکار تھے हु. اور ایک خطے کے بارے میں ان کو یہ امید تھی کہ وہاں جا کے ہم سیٹل ہو جائیں گے ان مشکلات سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ہم اپنے دین کے اوپر اس کی پوری رو کے مطابق عمل کر سکیں گے اگر یہ کانسیپٹ سامنے رکھا جائے تو اس کے اعتبار سے جو ہمارے پاکستان کی طرف لوگوں کی ہجرت تھی اس کے پیچھے بھی یہ چیز موجود تھی کہ جس آزادی اور اسلام کے اوپر جس طرح عمل کرنے کا ان کے ذہن میں تھا وہ ان کو یہاں زیادہ امید تھی کہ وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ اس پر زیادہ اچھے طریقے سے عمل کر سکیں گے تو اسی نیت سے انہوں نے ہجرت کی اب آگے پھر یہ ہے ثواب کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو ہجرت کی اوپر ہی حدیث ہے فمن کانت ہجرت فمن ہجرت جس کی اللہ رسول کے لیے ہجرت ہے اس کی اللہ رسول کے لیے ہجرت ہے جس کی کسی عورت کے حصول کے لیے یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت ہے تو اس کی بھی کی طرف ہجرت ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے تو اب یہ لوگوں کے مقاصد ہیں نیتوں کا معاملہ وہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے ہم ایک اپنے حسن دن کے اعتبار سے یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کی ہجرت اسی مقصد کے لیے تھی جس مقصد کو وہ ہر جگہ روزانہ صبح و شام پکارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا اللہ مقصد, مقصد تھا گلی گلی گویا بچہ بچہ لگا رہا تھا اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس وطن کے لیے آئے ماشاءاللہ نگانے شورا ہمارے درمیان ہیں مفتی قاسم صاحب ہمارے درمیان ہے تو ایک مل جل اگر ہم سمجھے کہ اجمانی طور پہ بات کریں کہ ایک پرسنالٹی کے اندر ویسے بھی ایک شخص کے اندر مثبت رویے کے کیا فوائد ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی تنقید ہوتا ہے منفی رویہ ہی ہوتا ہے تو چلیں ہم پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے اس پر بھی لیکن اپنی لائف کے اندر اگر اگر انسان کو کیسا بیٹی رکھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین والسلام سید المرسلین سب سے زیادہ فائدہ مثبت سوچ کا یہ کہ نیند اچھی آتی ہے ارے واہ جس کو نیند نہیں آتی اس کے لیے بھی فارمولہ ہے اصل میں حسن زن جتنا اچھا ہوگا نا گمان جتنے اچھے ہوں گے ذہن کو سکون اور طبیعت کو تازگی اتنی بہتر طریقے سے نصیب ہوتی ہے اور آدمی منفی سوچ سوچ کر سب سے پہلے اپنا ہی بیا کرتا ہے صحیح بیمار ہو جاتا ہے اور جس کو مطلب کسی کے گھر میں جائے گا تو سوفہ دیکھے گا تو تنقید کرے گا رنگ دیکھے گا تو تنقید کرے گا گھڑی دیکھے گا تو تنقید کرے گا رنگ و روغن دیکھے گا تو تنقید کرے گا تو اس سے یہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور ہی طور پر فٹ انسانی نیچر کے حساب سے تنقید اور اس طرح کے نیگیٹو بات کرنے والے لوگ یہ ہر دل عزیز نہیں ہوتے ان سے لوگ اتنا زیادہ ہو, وہ قرب نہیں پاتا یار جب دیکھو اس کو تنقید, تنقید ہی, ہی, ہی, ہی, ہی, ہی, ہی, ہی نظر آتی ہے اب نظریے کی بات ہے اب میں جیسے اس منچ پر آیا اگر میں تنقید کرنا چاہوں تو اس منچ پر موجود دس چیزوں پر تنقید کی جا سکتی ہے میرے اور آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر بولنے چلنے پر تنقید کی جا سکتی ہے لیکن اگر میں چاہوں تو یہاں کی اچھی چیزوں کی تعریفی کی جا سکتی ہے اب تنقید یا منفی رویہ اب منفی تنقید کو منفی رویہ ہی کہیں گے یہ بھی ایک زیر بہری آ سکتا ہے کہ ہر کیا تنقید منفی رویہ کہلائے گی کیا اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنا یہ بھی जी منفی जी بات ہے اگر میں کہوں کہ آپ بے نماز دی ہیں تو کیا یہ میں نے تنقید کی یا میرا یہ رویہ یا میرا یہ گمان منفی ہے بہت فرق کرنا ضروری ہے یا میں یہ کہوں کہ جناب آپ داڑھی منڈاتے ہیں تو آپ کو داڑھی نہیں مونڈانی کی تو بولے گا میرے بچن میں تم کو کوئی خوفی نظر نہیں ہے تم کو نظر آئے تو خالی میرا منہ نظر آئے جس پر داڑھی ہوئی ہے تو کیا اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ داڑھی مونڈتے ہیں یا شیو بناتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے ایک مٹھی سے یہ منفی کیا یہ تنقید ہے یا مثبت بات ہے بولنے کے انداز میں اگرچہ فرق ہو سکتا ہے لیکن ہر بات جس میں اصلاح کا پہلو چھپا ہوا ہو وہ منفی ہو یا ضروری نہیں ہے وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے اگر ہم احتساب کرتے تو کیا یہ تنقید ہے کیا یہ منفی رویہ ہوگا کہ احتساب اس چیز کے اوپر کہ اسلام کے نام پر آزاد کیا ہوا ملک کیا وہ اپنی ان بنیادی گفتگو اور بنیادی مقصد جس کے لیے لاکھوں لاکھ جانیں قربان ہوئی ہیں اور شاید ایک کروڑ سے زیادہ کی ہجرت بتائی جاتی ہے تقریباً ایک کروڑ مختصر بیان کیا تھا ایک ش... کروڑ سے زیادہ کموں میں ہجرت بتائی جاتی جن کو آپ نے بھی فرمایا کہ یہ مطلب کہ تاریخ کی سب سے بڑی جی تعداد کے حوالے سے جی بھی جی اس کو ہجرت کہیں گے اور جس مقصد کے تحت ہم یہاں آئے کیا اس مقصد میں ایز اے ہم پاکستانی ایز ایک مسلمان کیا ہم کامیاب ہیں یا ناکام اگر اس پر کلام کیا جائے تو یہ منفی نہیں ہے تو یہ تعمیر کے لیے میں بات کی تھی مفتی صاحب نے شروع میں آپ کی غیر موجودگی میں کہ جیسے نگرانے شورا ہیں آپ کے بیاں آپ کے سلسلے پر ہی بات کی تھی آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے تھوڑا سا لے لیا تھا لیکن اچھا کیا تھا اب نگرانے شورا یہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تنقید ہمیں سمجھانے کے لیے ہے یعنی منفی جو پرابلمز ہیں اس پر ڈسکس اس لیے کی جائے کہ اس سے تعمیر ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن تنقید برائے تنقید پرابلم کو بس صرف ڈسکس کرنا ہے موضوع سخن بنانا ہے ایک گھنٹہ بیٹھے چلو مل کے کچھ بیٹھ کے کچھ برائیاں بیان کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں اس سے بندہ ڈی مورلائز ہوتا ہے جیسے آپ نے خود بھی فرمائے کہ اگر ایسا شخص اس کا کام ہی تنقید کرنا ہے وطن پر بھی نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پہ تنقید ہے نا بھی لینی ہے جملہ جو ہے نا یہ جی مجھے چوکتا ہے جی کہ پاکستان میں ہی ہو پاکستان ایسا جی مطلب یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے پاکستان ایسا پاکستان کیا ہے ملک ہے وہ تو مل گیا ہمیں مطلب یہ منچ اگر یہ دیوار صحیح نہیں ہے تو یہ دیوار صحیح اس لیے نہیں ہے کہ دیوار بنانے والے نے غلط بنایا نا اس کا کیا قصور ہے صحیح ہے یہ پیپر صحیح نہیں لگا ہوا ہے تو لگانے والے کا قصور ہے نا یہ پیپر کو جاندار چلانے والوں نے تو بنا دیا اس کو چلانے والے رہنے والے ملک ہے نا ملک جی مطلب میں ایک اس کو پتا نہیں دلمی حوالے سے کیا کہیں گے میں اس کا ورڈ نہیں نکال پا رہا ہوں کہ ایک مطلب کہ ایک مملکت کا کوئی ملک کو اس کو کیا برا کہنا ایک شیشہ صحیح نہیں بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ کھڑے آپ کو وجود ٹیڑھا میرا نظر آ رہا ہے صحیح تو یہ شیشہ بنانے والے کا قصور ہے یا کچھ شیشے کو غلط کہیں گے آپ صحیح تو اس طرح جو یہ جملے بے صرف جملے پر میں فیلنگ ہے یہ بھی محبت ہے پاکستان جب بھی کوئی دنیا میں کہتا ہے نا یار پاکستان میں ہی ہوتا ہے پاکستان میں ہی ہوتا ہے یہ مت بولا کرو جی پاکستان میں بسنے والا کوئی فرد اگر ایسا کرتا ہے تو جیسے کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا پاکستان پر بیرون ملک ہے کچھ اسلامی بھائی ساتھ تھے دوسرے ملکوں سے آئے طرح کی ایک تنقید والی کال ہے لے لیں ایسا ایک ساتھ جواب دیا پاکستان کے بارے میں لگتا ہے کہ بول دی ہے اب تھوڑا گسے فاحیل احمد یو کے حنفی قبیلہ حضور ہمیں بدلنا چاہیے تو اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یو کے میں ہوتے ہیں یا کسی بھی ملک میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈیویلپڈ کنٹریز تو اس میں جو بھی نظام ہے اس کے مطابق چلتے ہیں مثال کے طور پر کہیں آفس میں جاتے ہیں کیوں لگا ہوا ہے ہم کیو میں کھڑے ہوں گے مگر وہی عادت ہماری مسجد میں جب جاتے ہیں تو تبدیل ہو جاتی ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ جب یو کے میں ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں تو ہم لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور میں جب پاکستان میں اترا تو وہی لوگ جو یو کے میں لائنوں میں کھڑے تھے کیوز میں کھڑے تھے وہی کیو توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہ رہے تھے وہی لوگ جو یہاں نظام کا ادب کر رہے تھے پاکستان پہنچتے ہی انہوں نے وہ ادب سارا ترک کر دیا دوسروں کے آنکھوں کو پال کرنا شروع کر دیے تو اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ اس ملک میں ہو کر ہم اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں کچھ حوالوں سے مگر جب اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہمارا نظام بالکل بدل جاتا ہے ہمارے ادب و احترام بدل جاتے ہیں تو اس حوالے سے ہم کس طرح اپنے آپ میں تبدیلی لائیں کس طرح ریئلائز کریں کہ ہماری یہ حرکتیں جو ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے بدرامی کا باعث السلام علیکم وعلیکم الحمۃ اللہ السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ پاکستان کی سرزمین پر اتر کر کسی کو لائن توڑنا تو نظر آیا لیکن جینٹس اور لیڈیز کی لائن الگ الگ لکھی گئی یہ نظر نہ آیا بس میں بیٹھ کر کسی کو ادھر ادھر کا جانا نظر آیا لیکن لیڈیز اور مینز کے پوشن کو وہ ساری جگہوں پر الگ کیا گیا وہ یاد نہ آیا اس کے علاوہ بس کے اندر تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اگر بس کے اندر یا ایئرپورٹ پر بھی جو بسیں اندر ہوتی ہیں جہاز تیر لے جانے والی اگر کوئی خاتون آ جائے تو اب بھی پاکستانیوں میں یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور اسلامی بینوں کو پہلے بٹھائیں گے لیکن اچھا یہ انہوں نے ویسے تو تنقید جو کی ہے یا تنقید یا پاکستان پاکستان کے بارے میں نہیں بولا انہوں نے کہا ہم ہمارا یہ کردار ہے پاکستان میں ہوتا رہا تو ہمارا کردار ہے پاکستان ہی نظر آیا میں کہتا ہوں کہ کیا یہ یو کے والے دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں آتے کیا دنیا کے دوسرے ملکوں میں یہ مس ڈسپلینری انداز نظر نہیں آتا اب ہم نے دیکھے لائن میں لگا کر بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ہم میں جی ان ملکوں کا نا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ملک کی خوبی بیان کرنے کے لیے میں کسی اور ملک کی برائی نہیں کر رہا صحیح ٹھیک ہے سر ایک ملک میں یاد ہے آپ اور میں جہاز میں جا رہے تھے جس میں ہمیں چیک ہی نہیں کیا نے اور ہمیں کیا کسی کو بھی چیک نہیں کیا ارے مفتی صاحب مطلب کہ ڈرامہ ایسا تھا کہ وہ سکیننگ مشین جل رہی ہے سامان نکالنے کی وہ چل رہی ہم نے اپنا سامان رکھ دیا سامان اٹھانے کے لیے جب میں دوسری طرف گیا تو وہ اسکیننگ مشین کا جو وہ جو مانیٹر تھا وونیٹر ہی بند پڑا ہوا ہے بیٹا یہ کسی یہ میں کسی ملک کا دیکھ کر آیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں یہ دیکھ کر آیا ہوں اصل میں چونکہ ہم صرف ان ملکوں سے تقابل کرتے ہیں جن ملکوں نے ڈسپلینری طور پر یا نظام کے طور پر کچھ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے نو ڈاؤٹ اس کا میں انکار نہیں کرتا لیکن جو ہم سے بہت پیچھے ہیں ابھی ایز اے قوم بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں ایز اخلاق بھی ہم سے بہت پیچھے ہیں کردار میں بہت پیچھے ہیں فائنینشیلی طور پر بہت پیچھے ہیں ہر حوالے سے بہت پیچھے ہیں کبھی ہماری قوم نے یہ بھی جن کا یو کے سے فون تھا یہ مجھے پاکستانی لگ لگے پاکستان کوئی باہر کا آدمی یوں فون کر کے نہیں بولے گا जी जी اس کی شادی تو ہمت بھی نہیں ہوگی لیکن یہ ہمارا پاکستانی ہوگا جو دوسرے ملکوں میں جا کر اسی طرح کا فون کرے گا کہ اس ملک میں آتے تو. تو بھائی اگر یہاں پر کوئی غلطی ہے تو آپ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں آئیے یہاں مل کے لائن صحیح کرتے اور لیکن پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام ضرور ہے کہ وہ لائن کی پابندی کریں جہاز ابھی لینڈ کرتا ہے ایسا میں تھوڑا پاکستانی کو بھی سمجھاؤ دو نا اب ہر بار ڈیفینڈ ہی کرو گے تو کیسے ٹھیک ہوئے گا یعنی تھوڑا ان کو بھی سمجھاؤ پاکستان میں جب جہاز لینڈ کرتے ہیں تو لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے یہ حال افریقہ کے اتنے ملکوں میں دیکھا ہے نہیں لیکن جن میں آپ آپ درست کرو یہ نہیں آپ کو بھی پاکستانی کیوں نظر آیا عرض کر رہا ہوں دنیا میں گھومنے والا پاکستان میں ڈیپینڈ کر رہے لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا آپ کریں سمجھانے کے بعد مفتی صاحب آپ بتائیے دنیا کے کتنے ملکوں میں کیا بات کی انہوں نے کہ وہی جہاز والے وہی جہاز وہی جہاز پاکستانی بیٹھے ٹھیک ہے وہ ٹیک آف ہوا اب ایک جگہ اترا بالکل سیدھے لیکن جیسے ہی پاکستان کی حدود میں داخل ہوا وہ کیا ایسا مزدور ہے کہ وہ کھڑے کڑے ہوتے ہیں ہم کو ہمارا ملک بور یاد آتا ہے ہم کو جلدی نکلنے کا دل کرتا ہے اندر میں ہوا نہیں آ رہی ہوتی ہے جال چاروں طرف سے بند ہوتا ہے نیچے اتنے لیکن سیدھی دیکھیں کوئی یہ کہے گا کہ یار ان کو لگتا ہے کہ کوئی کمزوری ہے کمی نہیں آتی آتی ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور تنقید کا کوئی پلیٹفارم ہوتا ہے بات کرنے کے لیے کوئی جگہ ہوگی ہم ایسا نہ کریں کہ میں میری بات ہو رہی تھی کسی سے کہ اپنے انداز کو اتنا منفی نہ لے جائیں کہ وطن کی محبت ہی ختم ہو جائے ایسا اس میں ایک سوال ہے یعنی اسی بات کے اوپر یہ لوگوں کا جو یہ رویہ ہے یعنی جیسے مثال جو مسائل ہمارے ہیں دوسرے ممال ممالک کے اندر دوسرے مسائل ہوں گے ہمارے ہاں یہ جو منفی گفتگو ہے اصل میں فرق یہ آ رہا ہے ایک ہے منفی گفتگو کرنا اور ایک ہے منفی رویہ اختیار کرنا hmm. منفی رویہ جو ہے وہ, وہ غلط ہی ہے بہر صورت منفی گفتگو کرنا جو ہے جو اس کا مقصد کیا ہے اس کا وہ مقصد کے اوپر چلی جاتی ہے ارد یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ پیدا کیوں ہوا hmm. کیا یہ یعنی 1947 سے یہی چلتا آ رہا ہے رویہ یا یہ ابھی پچھلے سال سے ہوا ہے یا دو چار سال سے ہوا ہے یا اسے سے پانچ سال پہلے سے ہوا یہ رویہ پیدا کیوں ہوا کیا فرماتے ہیں یہ رویہ پیدا کیوں ہوا اصل میں میرے میری پوائنٹ آف ویو پہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اچانک سوال کیا ہے آپ نے تو میرے ذہن میں اس کا جواب جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقابل کر رہے ہیں ہمارا ان قوموں کے ساتھ کہ جن کا رویہ بہتر ہے ہم اپنا تقابل ان قوموں کے ساتھ نہیں کر پا رہے جن کا رویہ ہم سے مائنس ہے ٹھیک ہے ترقی کرنی ہے تو جن کا انداز بہتر ہے ان سے تقابل کرنا چاہیے کہ وہاں تک آگے اور بڑھنا ہے آگے اور بڑھنا ہے تو اگر ہم مطلب کہ اس انداز پر غور کریں دنیاوی معاملات بھی کہا بھی گیا نا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اپنے اندر ایک بہتری لانی ہے اسی طرح میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری پر کلام ہی نہ کیا جائے میں خود کتنا کلام کرتا ہوں آپ یہ کریں گے میں خود کتنی بات کرتا ہوں لابنی بات ہے سبزیوں کے اوپر تو گفتگو نہیں نہ ہو سکتی ہے پاکستان پر گفتگو ہو سکتی ہے پاکستان گفتگو ہو سکتی ہے تو پورا سال پڑا ہوا ہے گفتگو کرنے کے لیے اچھا پھر ایک فورم ہوتا ہے ہم جس طرح بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قوموں کی درستی کے اندر ہماری درستی ہے نا مزاج کی درستی میں ہماری درستی ہے میں نے آپ کو جیسے شروع میں کیے نا موتی صاحب کہ یہ جو لفظ ہے نا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں یوں ہے پاکستان میں یوں ہے اس سے تھوڑی چوبن ہم پاکستانی بہتر ہو جائے یا تو متبادل تعبیر ہونا کوئی یعنی ایک آدمی یہاں وہ اس کا یعنی کروڑوں کا کاروبار تھا اس کو جناب ایک ادارے نے لوٹا دوسرے نے لوٹا, دوسرے نے لوٹا تیسرے نے لوٹا چوتھے نے لوٹا اس کا وہ بےچارہ وہ وہ کروڑ پتی سے جو نا وہ صرف جانے کی ٹکٹ لے کے دوسرے ملک میں چلا گیا وہاں جا کے اس نے اتنی ہی محنت کی اور وہ بہت اسٹیبلش ہو گیا بڑا مضبوط ہو گیا اب وہ کیا بولے میرے ساتھ کہاں یہ سلوک ہوا یعنی وہ یہ تو نہیں کہے گا نا کہ میرے ساتھ جو فلاں شہر کے اندر میرا ٹنڈو آزم کے اندر یہ ہوا ہے یہ بولا پاکستان کے اندر میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو یہ تعمیر کے لیے اسے کچھ تو الفاظ چاہیے وہ بولے گا اصل کیا ہے ایک یہ کہنا ہے کہ یا یار پاکستان کا ہار ہی کوئی نہیں ہے پاکستان ملکی جو ہے وہ خراب ایک یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو بھی اس نے کہا واضح مفوم یہی ہے یار ہمارے ملک کے اندر یہ ہوتا ہے اگر مثال کے طور پہ یار پاکستانی پولیس کا وہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اب پولیس کے ساتھ پاکستانی کا لفظ اس کو بولنا ہی پڑے گا ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا پولیس تو ہر ملک میں ہوتی ہے اور جس رویے یا جس ملک کی پولیس کے نام کے ساتھ جو وہ کلام کرے گا اچھا میں نے جو سوال کیا تھا اس میں ایک مرتبہ حج پر ہم گئے تو پہلے دن جاتے ساتھ ساتے وہ ایک شخص بڑا شوق تھا ہر وقت جو وہ یعنی اپنے اس پہ موبائل کے اندر وہ یعنی خبریں پڑھتے رہنا کہ کیا, کیا اپڈیٹ آئی کیا اپڈیٹ آئی تو اس نے جا کے اپڈیٹ دیکھی تو جیسے پاکستان کی کسی بھی اخبار کی اس نے دیکھی نا تو اس نے خبریں پڑھ کے اس نے بعد دوسرا اس نے جیسے کسی اور ملک کی پڑھے لکھوں ملکوں کی اس نے یار دنیا کے سارے ملکوں کی خبریں نا پھیکی پھیکی سی ہوتی ہیں کہ کیا کیا کیا یار دیکھو اب فلا ملک کی کیا خبر آ رہی ہے کہ بلی مشین میں پھنس گئے یہ کوئی خبر ہے کوئی اچھا اب بائی چانس ہماری جو خبر تھی نا وہ یہ تھی کہ اتنے لوگ مر گئے اچھا ہماری اس نے کہا دیکھا یہ خبر ہے یہ جاندار خبر ہے نا کہ خبر ہے پتا چلتا کہ یہ خبر ہے اصل کہنے کا مقصد ایسا یہ ہے لوگ سب سے زیادہ سب سے زیادہ میڈیا دیکھتے ہیں اور میڈیا پہ سوائے تنقید مزمت برائی دکھانے کے کچھ ہے ہی نہیں ترقی خبر نہیں ہے کینڈل ڈھونڈنے کے لیے تلاتے کینڈل تلاتے خبر ہے تباہی خبر ہے لٹ جانا خبر ہے مر جانا خبر ہے بہت بڑا کوئی اور میگا اسکینڈل آ وہ خبر ہے کرپشن خبر ہے لیکن کسی نے بڑا اچھا ریزلٹ دیا ہے یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے کوئی بہت ہی بڑی خبر ہو جائے نا یعنی یو کہ اگر ایک طرف کرپشن ہے اور ایک طرف دیانتداری ہے دیانتداری کی جو اگر ویلوز کیے کہ نکالیں تو اگر وہ سو کی ویلو میں جائے تب وہ اتنی خبر بنے گی جتنی کرپشن دس کی ویلیو کے اندر خبر بن جاتی ہے تو ہمارے ہاں مزاجی یہاں تو گا. ویسے ہی جو ہے وہ خوبیاں تھوڑی سی یعنی ایکول نہیں ہے تھوڑی سی کم ہے اوپر سے جب وہ دس گنا پر جائیں گی تب جا کے وہ برائی کے برابر خبر بنے گی خبر بنے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہر آدمی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر آدمی تو اینگر پرسن ہے ہمارے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہر آدمی پاکستان کے اندر یہ حال ہے کہ موسٹلی لوگ دو تین چار گھنٹے جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر گزارتے ہیں یہ دنیا کا ایک رشو ہے کہ جہاں پر بھی ٹی وی موجود ہے لوگ اتنا وقت اس کے اوپر گزارتے ہیں اب ہمارے ہاں جب بھی وہ دیکھیں گے وہ سوائے لڑائی وہ سوائے آپس میں الزام تراش وہ سوائے کرپشن سوائے تنقید سوائے برائیاں سوائے بری باتوں کے ہائی لائٹ کیے وہ اس کے علاوہ کچھ دیکھیں گے ایون کہ آپ آج کی اخبار اٹھا کے دیکھ رہے میں نے ابھی نہیں پڑھی لیکن آج کی اخبار دیکھنے اس کی تمام خبروں کی گنتی کر لیں اگر وہ دو سو خبریں ہیں دو سو خبریں میں کچھ خبریں محض خبریں ہی ہوں گی کہ ایسا ہوا ہے اب وہ اچھا یا برا قطع نظر اس کے لیکن کچھ وہ ہیں جن کو آپ اچھا شمار کریں گے کچھ وہ ہیں جن کو آپ برا شمار کریں گے اب آپ برے اور اچھی خبروں کی تعداد کو اگر آپ دیکھ لیں تو نمبر ون تو یہ ہوگا کہ ایٹی پرسینٹ خبریں بری ہوں گی بیس پرسینٹ اچھی ہوگی نمبر ایک نمبر دو کیا ہوگا آپ ذرا خبروں کی جو پاور ہے نا اس کو دیکھیں ہائی لائٹ ہونے کے اعتبار سے اور ہائی لائٹ نہ ہونے کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ بری خبروں کی سرخی زیادہ بڑی ہے یا چھوٹی خبروں کی سرخی اچھی خبروں کی جو ہے وہ سرخی زیادہ بڑی ہے جب وہ تقابل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نبے فیصد جو زیادہ ہائی لائٹ ہے وہ بری خبریں اب وہ پہلے ہی اسی فیصد تھی ابل تعداد میں اسی فیصد تھی اس کو ہائی لائٹ کرنے میں نائنٹی ہو گئی ادھر دوسری طرف بیس پرسینٹ خبریں اور وہ بےچاری ٹین ان کو ہائی لائٹ کیا گیا تو اب ایک آدمی اخبار پڑتا ہے اس نے اخبار پڑھا اس کو برا, برا ہی برا نظر آیا اس نے جنا ٹی وی کھول کے دیکھا اس کو برا ہی برا نظر آیا اچھا وہ باہر نکلا تو اس کا پڑوسی بھی وہی سارے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے کے باہر نکلا ہوا تھا وہ بھی اخبار پڑھ کے اور ٹی وی دیکھ کے باہر نکلا تھا اب یہ دونوں آپس کے اندر ملے دونوں جب آپس میں ملے اور بات شروع کی نا تو اب جو, اس نے, تو جو اس نے دیکھا اب ان دو کا ایک موضوع ہے تو پوری بس کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کا وہی ایک موضوع بن جائے گا نتیجہ آرادن ہوتا ہے اچھا اب یہ رویہ کب سے ہے ایک زمانہ تھا جب اخبار دو یا تین اخبار ہوتے تھے جو زیادہ لوگ پڑھتے تھے میڈیا صرف ایک ہی ہوتا تھا چینل یعنی الیکٹرانک میڈیا اس پہ اچھی اچھی خبریں چلتی ہوتی تھی زیادہ بری خبریں بہت کم چلتی تھی اس کا کم از کم نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو منفی رویہ ہے منفی گفتگو ہے اور ہر وقت تنقیدی انداز ہے یہ اتنا زیادہ نہیں تھا جب سے یہ کام شروع اچھا پھر اب اس کے اندر کیا ہے ٹی وی پر زیادہ پیسے اس کو ملیں گے جو زیادہ ڈڑوائے گا جو زیادہ مرفی چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گا جو زیادہ منفی چیزوں کو ابھارے گا جو زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید کروا دے گا اس کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے اس کی ریٹنگ بھی زیادہ ہوگی اس کو قبول بھی زیادہ کیا جائے گا لوگ اس کو پسند بھی زیادہ کریں گے وہ بےچارا پروگرام کرتا اس کے بعد وہ اچھی خاصی اتنی ساری تنخواہ میں ڈالتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور اب اس سے ہٹ کر مجھے ہاں بھی کیا ہوا وہ ساری باتیں وہیں کی اب جو ہے نا میری اپنی لائف شروع ہو چکی ہے میں ہوں میری فیملی ہے اب ہم انجوائے کرنے نکل رہے ہیں آئس کریم کھانے کے لیے تو ہمارے یہاں جو چیز ہم دیکھتے ہیں میرے گھر میں کیا ہوگا میرے گھر میں یہ ہوگا کہ میرے گھر کے اندر چونکہ چلتا مدنی چین میرے بچے وہی دیکھیں گے وہی دیکھیں گے وہی دیکھیں گے ان کی زبان پہ نات ہوگی ان کی زبان کے اوپر جو ہے نا یعنی کوئی نہ کوئی اپنا ہی سلسلہ ہوگا میں کل جا رہا تھا اپنی بچی کی دوائی لینے جا رہا تھا تو راستے کے اندر ایک جگہ لائٹیں لگی ہوئی دو بچیاں ساتھ تھی ایک نے پتا کیا کہا ایک نے کہا یہ نا یہ حاجی صاحب کا سلسلہ لگ رہا ہے لائٹیں وہ لگی ہوئی تھی اس نے کہا یہ حاجی صاحب کا سلسلہ لگتا ہے دوسرے کہا <laughs> نہیں مرشید کا بھی ہو سکتا ہے دوسری یہ بات کر رہی نا سنبھا, میں ان کو لگی آپس میں تبصرہ اب یہ ان کی گفتگو کیوں تھی کہ جو وہ دیکھتی وہ ہیں وہی ان کے زبان کے اوپر آتا ہے وہی وہ ان کے دماغ کے اندر جاتا ہے لیکن اور ہم ہر بہر ہمارے دماغ کے اوپر تصویر چھپتی ہے جب ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں جب ہم مسلسل ایک ہی تنقیدی تنقیدی ہی دیکھیں گے ہمارے دہلی پہ چھاپ اسی چیز کی ہو جائے گی ایون کہ اب وہ بندہ بے چارا مثبت گفتگو بھی کرنا چاہے گا نا اس کے اندر بھی اس کے منفی چیز آ ہی جاتی ہے اس کے اندر تو یہ ہمارا مثبت hmm. دکھانا جو ہے نا یہ بیسیکلی ضروری ہے کردار میڈیا جہاں بھی جو سر ہے جہاں سے تنقید کا پانی پھوٹ رہا ہے اور قوم کے اندر تقسیم ہو رہا ہے hmm. قوم وہی پانی استعمال کرے گی جو گورنمنٹ ان کو فراہم کرے گی جو ان کو ملے گا کال جو تھی نا وہ میڈیا کی نہیں تھی وہ اس کی عرض کر کال کی تھی اور بھی کال ہیں نہیں جیسے کال کی تھی وہ میڈیا کو دیکھ کر نہیں کی تھی وہ تو پریکٹیکل دیکھ کر اس نے کی تھی اس تو کو بھی نہیں ہم آئے اترے اور آپ کی وہاں لائن درست نہیں یہاں لائن کہہ لیتی تو یہ مزاجوں کی تبدیلی ہے نا میڈیا نے یہ تو اس کے دیکھ دیکھ کیا دیکھ کیا دیکھ دیکھ دیکھ بن گیا آپ نے جو ماشاءاللہ گفتگو کی یہ گفتگو تو کی ہی ہمارے سلسلے کی جو تائید ہے مثبت رویہ کہ جب ہر کوئی منفی ہی دکھا رہا ہے مستوض مستوض اور آپ نے جیسے اخبار کی مثال دی الیکٹرانک میڈیا کی مثال دی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرائم رپورٹر دیکھا ہوتا ہے جی کبھی دیکھا مثبت رپورٹر لیکن اگر کرایم بتائیں گے نہیں تو لوگوں کو آگاہی کیسے ہوگی ہم تو حقائق بتا رہے ہیں جواب ہی ہوتا ہے کرائم بھی بتا دیتے ہیں کرائم بتا دیا اس کا حل کس نے بتایا کسی بھی مصیبت کے اندر مین تو یہ ہے آپ کا اگر ایک گھر کا فرد بیمار ہو جائے آپ اس کو یہ چھوڑی بولتے رہیں گے یار یہ بیمار ہے دوسرا بولے ہاں یار یہ بیمار ہے یہ بیمار ہے بھئی یہ بیمار کیوں ہوا ہے اور اب اس کی بیماری کا علاج کیا ہے اچھا اگر پڑوسیوں کا بندہ کوئی بیمار ہے میرے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں پھر ماہ یہ بولوں گا کہ وہ بیمار ہے کیوں ہوا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو ہے وہ فلان دوائی استعمال کرے فلان ڈاکٹر کے پاس جائے صحیح ہو جائے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کیوں اس لیے کہ میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں صحیح لیکن کیا ہمارا اپنے ملک کے ساتھ یہی تعلق ہے کہ اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس میں اگر کسی اعتبار سے خرابیاں ہیں خواہ وہ اسکینڈل کے اعتبار سے اعتبار سے ہے یہ کیوں چیزیں پیدا ہوئی ان کا حل کیا ہے حل اور اسباب ان کی طرف اسلن کسی کی توجہ نہیں ہوتی کلام نہیں کرتا اس پر وہ وہ نہیں کرتا ہے جائیں گے نا تو وہاں سے ہم انفرادیت سے نکل کر اجتماعی الزام تلاشے پہ جا رہے ہیں کیونکہ جب بلنگ گیم چل رہا ہوتا ہے نا وہ بولا کہ اس کا قصور سور ہے اس کا قصور ہے وہ بولے اس کا کچھ سور ہے یہ بھی میں بتاؤں کہ اس پر بھی جو اتنی ساری اس کو ہائی لائٹ کیا گیا میں بیرون ملک میں تھا یعنی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی خبر بنا کر جو چیز سینکڑوں کو پتا ہوتی ہے وہ کروڑوں کو پتا چل جاتی ہے اور اس کا بازوقات فائدے فائدہ نہیں ہوتا الٹا وہی منفی رویہ بھی اپروچ ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی ہائی لائٹ کر دینا کسی بات کو ٹھیک ہے ایک واقعہ بڑا تھا لیکن مفتی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اس جو اس کو خبر کو بھی اس طرح پیش کیا جائے کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکالنا ہے اس کا علاج کیا کرنا ہے مندی طرح کے ناظرین آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اب جب نگرانی شروع ہے اور مفتی صاحب جمع ہو جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرا کی کال تو مدینہ میں رہا ہوں اور آپ کی کال لے لیتا ہوں جلدی سے کال زیادہ سے چلا دیں سلور صلی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات سے جو ہے نا مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی معلومات جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی جو خصوصیات ہیں وہ خاص طور پر موسموں کے لحاظ سے پھر ہر لحاظ سے پاکستان کی جو ایسی خصوصیات ہیں اور ایسی عظمتیں ہیں جو عام لوگوں پہ علم تھی وہ مدنی چینل کے سلسلے میں جو بیان کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے شاندار پروگرام ہے اور میرا پیغام یہ ہے سارے پاکستانیوں کو مدنی چینل کے ذریعے سے کہ اپنے ملک سے پیار کرو یہ عظیم ملک ہے اس کو بناؤ اور یہ مدینہ شریف کی قد کا فیضان ہے اور مدنی چینل کا یہ سلسلہ جو ہے یہ اتنا شاندار ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اس دفعہ آزادی کے دن میں یہ بڑی ایک نئے انداز سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس سے بچوں کو بوڑھوں کو بڑوں کو اور ساتھ طلبہ سب کو بڑی معلومات افزا جو ہے نا وہ باتیں دیکھ رہی ہیں تو میں ایک بار پھر مدنی چینل کو مبارک مبارکباد پیش کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبر السلام میں غور و آزاد کر دوں دنیا میں جہاز میں بیٹھ کر اتر کر पर پر पर پر جانے کا آپ کا بھی بہت سارا اتفاق ہے میرا بھی بہت سارا میرے بھی بہت سارے مفید سابق मुझे مجھے اسپیشلی طور پر یہ اونلی پاکستانی ہونے کے حصے سے نہیں ارض کرا میں طریقہ کار کے से سے عرض کر رہا ہوں میں نے اب تک کوئی ایسی ہرا ہو رہی میرے ایئرپورٹ پہ میں نے نہیں पर جیسے نارملی لوگ ایئرپورٹ پر چاہے وہ لندن کے ایئرپورٹ پہ اترے میں لندن کے ایئرپورٹ پہ بھی اترا ہند کے ایئرپورٹ پر اتراؤں بنگلہ دیش کے ایئرپورٹ پر اتراؤں فارس کے ایئرپورٹ پر اتراؤں افریقہ کے ایئرپورٹ پر اتراؤں ایسا نہیں ہے جتنا مطلب ایسا نہیں تو ہے کیا ایسا نہیں بھی کیوں بولا آپ نے کیا ہے نارملی لوگ جیسے جہازوں سے نکلتے ہیں ہم بھی جہاز سے نکلتے ہم وہ کود کر نہیں اترتے کہ سیڑھی کا انتظار ہی نہیں کیا وہ جھمپ مار رہی ہم نے اور وہ لوگ بولے اور رک جاؤ ٹیوب لگتی ہے باقاعدہ آرام سے تبیز سے جاتے ہیں ہم لوگ یار ہی اور بلکہ ماشاءاللہ ہمارے تو ایک دوسرے کی بڑی ریسپیکٹ دیکھی جاتی ہے لوگ جو ہے اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہمارے ایسا نظام نہیں ہے جھمپ مار کر نہیں چلے جاتے اور کاؤنٹر پہ باقاعدہ لائنیں لگی ہو سب اپنا ادب ہوتا ہے اور دوسرا ایک اور چیز بیاں کر رہا ہوں اب آئیے اب میرے ادارے جو ہمارے یہاں جو امیگریشن کاؤنٹر لگے ہوئے ہیں مطلب دنیا کی تیز ترین کاؤنٹروں میں میں اپنے کاؤنٹر کو لیتا ہوں ماشاءاللہ اللہ ما آپ کا نہیں بالکل ایسا بالکل ایسا دنیا کے تیز ترین کاؤنٹروں میں بہت پہلے تھا ہمارے ہاں بھی واقعی دیر لگتی تھی لیکن ایک ایسا نظام بنا اتنے کاؤنٹر بنے ہوئے ہمارے ہاں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں بھائی خالی میرے سے نہیں کہ میرا چلو گیٹ اپ ہے یا مجھے چلو کوئی جانتا پہ یا میرے آگے والے بھی کوئی ہوتے ہیں اور یقین مانے بات ایئرپورٹوں پر ہے hey مین گو ویک سائٹ ریڈ لائٹ ریڈ لائٹ لائن کر کے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں پلیز تھوڑا پیچھے چلے جائیے لائن پر کھڑے رہیے یہ میں نے دیکھا ہے بالکل ایسا خون کے تیار مطلب کہ یہ مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے امیگریشن آفسر کو ہمارا خون جل جاتا ہے کئی ایسے ملک ہیں جہاں کھڑے لائن میں وہ فون پہ لگے گا ہم بولے ہماری باری کا بائک دوستوں دونوں باتیں کریں گے چلے جائیں گے ایک گھنٹہ لائن لگنے کے بعد جب باری آتی ہے یہ چیزیں مطلب کہ ہیں تو کمزوری کا انکار نہیں ہے خوبیوں کی بھی بات کرو ہے ہاں اللہ سب دیکھئے ماشاء بڑی اچھی کال تھی اور کتنے خوش ہیں ہمارے نادرین اس طرح کی گفتگو سے بھی سلسلے سے اگلی کال دیجیے میں سرا نمگیر سے راجہ انجم بادکار ہوں میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشی کو بڑے برے طریقے سے منایا جاتا ہے مثلاً ویلنگ کی جاتی ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کیا رائے دیں گے آج کی نوجوان نسل کو اس موضوع پر تو ہمارے نگران شورا نے کئی سلسلے کیے ہیں کچھ اور مدری پھول لے لیتے ہیں خوشی منانی ہے ویلی کر کے سائلنسر نکال کے آتش بازی کر کے فائنگ کر مفتی صاحب کی بات تو کنٹینیو کروں گا یہ انداز پہلے نہیں تھا اگر آج سے تیس چالیس سال پہلے چلے جائیں تو بھی منانے والے مناتے تھے میڈیا نے کھانا خراب کیا کہ جس تہذیب سے اور جس کلچر سے بچنے کے لیے ہم نے ماتا آزاد کروایا کہ وہ تہذیب اور وہ کلچر وہ انداز ہماری قوم میں نہ آ جائے وہ تو ایک ہمارے محلے اور پڑوسی کے اندر وہ کلچر پایا جاتا تھا جس سے بچ کر ہم یہاں تک پہنچے لیکن وہ کلچر وہ بہت, بہت خوبصورتی اور بہت بیوٹیفکیشن کے ساتھ آج ہمارے گھر کے قبروں کے اندر ٹی وی کی اسکرین میں موجود ہے ہم کس کلچر سے بچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ خوشیاں منانے کے انداز کہ اللہ گلا کرو بازی کرو ون بیلنگ کرو شور مچاؤ گانے بجاؤنگ کرو ڈانس اور ناچ گانا کرو یہ غیر مزہ غیر قوموں کا طریقہ کار ہے جو خوشی منانے کے حوالے سے ہے شادی کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے میں اس کو اور کہوں گا کہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے وہ نعمت چھن لی جاتی ہے اس وقت باب المدینہ میں قدر امن ہے الحمد <سطفح> کوئی ایسے بڑے واقعات نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ہمارے مطلب کہ جو اس طرح کے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جو جو اپنی اچھی خدمات پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ایک امن اور محبت کی فضا قائم ہوتی نظر آ رہی ہے اب آپ کو امن ملا آپ نے کیا کیا امن ملتے ہی جناب امن ملتے ہی اللہ کی نافرمانیوں پر خوف و دہشت تھین کے لیے تڑپ رہے خوف و دہشت ہی تو گھر کے اندر بڑے رہے اور جب امن نصیب ہوا تو اللہ کی نافرمانی پر اترا ہے اور راستے میں نکل کر لوگوں کو تکلیف دینی شروع کر دی کیا تکلیف دینا صرف لوٹ مار کا ہی نام ہے وہ تکلیف غلط ہے لیکن جس تکلیف کے ذریعے قوموں نے ہلڑ بازیاں کی ہیں ہلہ گل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ایک طرح جو ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی گئی تصفح تصفح ہے تصفح تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ یہ امن ملنے کا کون سا شکرانہ ہے یہ شکر گزاری کا کون سا انداز ہے تو سب سے بنیادی چیز جو ہمیں با حیثیت قوم اور با حیثیت ایک مسلمان تبدیل کرنی ہے وہ یہ کہ شکر گزاری کا انداز یہ اللہ کی فرما برداری میں نہ کہ نافرمانی نہ میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایک اور کال دیجئے جناب ایک اور سامنے الحمد للہ یہ آج کا بڑا خاص دن اور اللہ نے یہ نعمت سے ہمیں نے ہے کہ ملک پاکستان ہمیں عطا کیا آج کے دن اور اس کے علاوہ بھی جب ہمیں سنت مدنی مذاکرے میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہمیں چند چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہمیں کوئی ریپر بھار نہیں ٹھیکنا ہے ہمیں اگر روڈ پر چلنا ہے تو اس کے قوانین کو فالو کرنا ہے اور گھر میں بھی رہتے ہیں تو ہم ریپر وغیرہ اور بہت سی ایسی جو اخلاقی چیز ہوتی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے الحمدللہ میں ایک مدرس ہوں آج میں نے مدرسے میں بچوں کو بھی یہی سکھایا اور ان کو بھی اچھی اچھی نیتیں کروائیں اس کے متعلق کہ ہم ریپر بھار نہیں ٹھیکیں گے اور اپنے وطن کو صاف رکھیں گے کہ ایک شہری سے ہی جیسے ایک فرد معاشرہ بنتا ہے سے ایک شہری سے پاکستان تشکیل دیا جاتا ہے تو میں نے خود بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کروں گا اور اپنے چھوٹے چھوٹے مجنی منہ جن کو میں پڑھاتا ہوں ان کو بھی یہ نیت کروائیے اور وہ بھی اس پر عمل کریں گے پاکستان زندہ باد اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو و و برکاتہ اچھا اس میں بڑی خوبصورت بات بتانے والے بتاتے ہیں مطلب ایک لوجیکل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا میں اپنے گھر کی کیئر کرتا ہوں جتنے لوگ اس وقت پاکستانی سن رہے ہیں اپنے گھر کے باہر کا جو ایریا ہے کچھ فٹ اس کو بھی اپنا گھر سمجھ لیں بس ہر شخص اگر اپنے گھر کے باہر کے چند فٹ کے ایریا کو جس طرح آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں صفائی رہے اٹھا کے دروازے کے باہر نہ پھینک دیں اس گھر کے چار چھ آٹھ فٹ کو بھی اون کر لے فلٹ میں رہتے ہیں نا اگر آپ تو آپ کے فلٹ کے باہر کی جو دس بارہ فٹ کی جگہ ہے اس کو اون کر لیں گے یہ صفائی اس میں رنگ روغن اس کو خوبصورت بنانا بھی میری ذمہ داری ہے تو پوری بلڈنگ صاف ہو جائے گی اگر آپ مکانات میں رہتے ہیں محلے میں رہتے ہیں ہر محلے والا اپنے, اپنے گھر کے باہر دس بارہ فٹ کو اپنا اپنا اون کر لے کے یہ میرا ہے اس کو اسی طرح صاف رکھنا شروع کر دے تو پورا شہر اور اسی طرح آگے جا کے پورا ملک صاف ستھرا ہو جائے گا اور قوم کو جب فکر ہوگی کہ صفائی ہونی چاہیے تو وہ ملک بہت صاف ہو سکتا ہے ایسا دنیا میں صاف ملکوں سوئٹزر لینڈ کو کہا جاتا ہے ایک بار بارڈ میں میں تھا آ, آ, کے ساتھ بھی ایک بار جانا ہوا لیکن اس سے پہلے جب میں گیا تھا تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا غلطی سے اس بچے نے میرا خیال کولڈ ڈرنک کا کین تھا یا کوئی اور ڈبا تھا اس نے پھینک دیا روڈ پہ آپ یقین کریں تھوڑا پیچھے ایک بزرگ تھے بڑ, بڑی عمر کا ایک شخص تھا باقاعدہ چیخا ہے اس ملک کا رہنے چیخا وہ اور اس نے اشارہ کیا کہ <تصفح> یہ کیا تھا نہیں ایسا لگا کہ اس کو بہت رنج ہوا اور پھر جس بچے کا وہ بچہ تھا اس نے بچے کو کہا یہ اٹھاؤ اور جا کے ڈسٹ میں ڈال کے آؤ تو یہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو صفائی سے پیار بھی اتنا ہے اگر ماشاء اللہ ہمارے وطن کے لوگ ہیں اور اگر جس طرح یہ کال بھی آئی کہ ایک استاد نے یہ سٹینڈ لیا اگر ہم سب اس پر کوشش کریں تو یہ بیان ہمارے موقع صاحب ابھی حال ہی میں ہم نے بیان کیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں چاہے وہ دنیاوی ادارہ ہے یا دینی ادارہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں تربیت کا وہ انداز جو ہونا چاہیے بچوں کی جو تربیت کا انداز ہے ٹھیک ہے اس وقت آپ کے میرے نیچر کے اندر جو کچھ بھی ہے کہ ہمارے بچے آج بھی ہمارا بھی نیچر اسی طرح ہمارے قوم کا نیچر ملتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور بوتل اگر بچے نے پی لی تو ابو وہ کہاں پھینکوں بیٹا شیشا ہوتا کے باہر پھینک دیے گاڑی کرنا نہیں رکھیں بیٹا گاڑی میں رکھ دو جب ہم باریک پارک کریں گے تو گاڑی جگہ بنا دیں گے ہاں تو اگر ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کا نیچے جیسے میں نے دارالمدینہ والوں کو ایڈریس کیا تھا کہ دارالمدینہ میں نو سے دس ہزار مدری من مدنی منیا جو پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ ہمارے مدارس المدینہ میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے مدنی من مدنی منیا ہیں ماشاء اللہ ہمارے جامع المدینہ میں بیس سے پچیس ہزار طالبہ طالبات عالم بننے آ رہے ہیں اگر سی کوانٹٹی کو لیں تو یہ آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس فیگر بنتا ہے ایک ڈیڑھ like لاکھ کے آس پاس فیگر بنتا ہے میں ایز دعوت اسلامی ایز دعوت اسلامی کی ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم ڈیڑھ لاکھ بچوں کی تربیت کریں گے ماشاء ڈیڑھ اسلامی کی, تربیت کریں, بچوں کی تربیت, کریں تربیت کریں گے تاکہ یہ جب گھر جائے گا تو خود ہی جا کر کہے گا ابو مت گھر میں ڈسٹبن رکھ لیجیے اس میں پھینک دیجیے میرا ملک ڈسٹ بین نہیں ہے میرا ملک کوڑے کوڑا دان نہیں ہے یار آپ کے گھر کے اندر ڈسٹبن اس میں رکھے نا تھوکتے آپ ہیں اور کہتے کہ جناب یہ ملک کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کرچر تبدیل ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا آٹومیٹک آپ مایوس نہ ہو سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ایک سے تنقید کی بات چلی نا اب یہ چار آدمی بیٹھے گا خوب اصل اپنے پر تنقید دی گئی نی صاحب فلاں گورنمنٹ ایسی فلاں ادارہ ایسا فلاں ادارہ ایسا فلاں ادارہ ایسا یہ ساری تنقید کری پیٹ خالی کیا اس نے اپنا سارے گیس نکل گئے اس کی اب جو یار چلو چلتے اب گھر پر جب گھر پر گاڑی اسٹارٹ کی گاڑی سڑک سب سے پہلے سگنل یہی آدمی توڑے گا اتنی باتیں اتنی باتیں کی اب سگنل کیوں توڑا بھائی تم نے سب توڑتے نا قانون کیوں نہیں اسے توڑتے نہیں تو دونوں توڑتے ہیں یہ اس کو یہ سگنل جو بولے نا یہ بھی توڑتے اور جو سگنل کا جو منگو لگا ہے نا یہ بھی توڑتے سب توڑتے چاہیے نہیں ہم کو کیوں روکتا ہے ہم کو یہ تو یہ نہیں ہوتا ہم اپنا نیچر تبدیل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹیکلی ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا نیچر کار فرمائے ہم بائی نیچر جو ہے نا وہ پرابلم کر رہے ہیں دنیا میں جا کر جو ہمارا دنیا میں جا کر جو ہم تھوڑے سے صحیح ہو جاتے ہیں نا وہاں کی وجہ سے ہوتے ہیں نچر تو بڑی اچھی بات مذاکرہ میں اس دن میں سن رہا تھا کہ جو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں نا کہ وہاں کے لوگ اس سگنل پر رکتے ہیں یا اسپیڈ کی پابندی کرتے ہیں تو یہ تو کئی بار کا تجربہ ہے نا شورا کا آپ کا بھی ہوا ہوگا کہ انہوں نے پتا ہے کہ یہاں کیمرہ آئے گا تو اگر ایک سو بیس کی رفتار ہے نا تو وہ کیمرے کے قریب پہنچ کے لوگ بتا دیتے کہ بھائی وہاں ہے تو ہو جائیں گے جیسے ہی کیمرہ گزرا تو جناب انہوں نے بھی ہے کہ ملک کا نام لینا چاہتا ایک ملک ہے جس میں ٹریفک قانون کو بہت پذیرہ حاصل ہے رات کے تین بجے بھی لوگ جو ہے نا اس سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں میں نے اس ملک کی چالان کا سالانہ جی جی جائزہ لیا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے اس کی رپورٹ شائع ہوتی ہے تو صاحب کہہ سکتے ہیں شاید کہ وہاں کی پولیس جس کو بہت مطلب کہ فیسیلیٹ کیا جاتا ہے اس پولیس کا اکثر آمدنی پولیس کی جو خرچائیں خرچنی ساری آمدنی, ساری آمدنی چالان سے نکل رہ دنیا رہی ہے. کی بیسٹ کار اس پولیس کے پاس ہے دنیا میں جتنی بڑی مہنگی کار ہے جس کو ہم نام لیں کروڑوں روپے کی پچاس لاکھ کی, کی ایک کروڑ کی گاڑی ہے اس پولیس کو دی جاتی ہے لوگ ہےرانتے تھے کہ پولیس پہ اتنا خرچہ کیسے ہوتا ہے تو بتائے وہ پولیس خود ہی کماتی ہے اتنا پینلٹی لگتی ہے اس ملک کے اندر کہ اس پینلٹی جمع ہونے پر پولیس کا سرا قوم اتنی سدھری مطلب یہی ہوں بیسیکلی ملک ترقی یافتہ ہوگا قوم نہیں سدھری ہوگا یہ تو یہ اصل میں فرق یہ ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو چیزیں مل کے ہمیشہ جو ہے نا وہ درستی پیدا کرتی ہے بڑی اچھی بات ہے ایک قانون ہوتا اور ایک تربیت ہوتی ہے یہ کہنا کہ صرف تربیت سے سارا کچھ صحیح ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا لوگوں کے اندر یعنی سخت مزاج ترش مزاج غلط رویے والے قانون کا نہ لحاظ کرنے والے ساری قسم کے لوگ ہوتے دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں قانون نہیں ہے صرف لوگوں کی تربیت اتنی اچھی کر دی ہے کہ بہت اچھا چل رہا ہے ایسا نہیں اس کے ساتھ اچھا اور صرف قانونی قانون آپ لگا دیں وہی والی بات ہو جائے گی پینلٹی لگ رہی تربیت نہ کریں تو وہ ٹھیک ہے وہ کہیں گے اچھا یار قانون نے ہمارا کیا کرنا مجھے جیل بھیجے گا یا مجھے پیسے دے گا اگر مجھے پیسے دے گا تو میری پیسے ہیں کہ میں دے سکوں جی اگر میں دے سکتا تو ٹھیک ہے تھوڑا تربیت نہیں ہے یار تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس تربیت نہیں ہے قانون ہے وہاں پر پیسہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں لہذا وہ پیسہ ادا کر کے نکل جاتے ہیں لہذا قانون اور تربیت دونوں چاہیے ہمارے ہاں بھی ہم جو چیز کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی دارالمدینہ یا جامعہ یا مدرسہ المدینہ کی بات کی ہے یہ تربیت کی بات ہے ہمارے ہاں تربیت جو ہے وہ بھی جس حد کو پہنچی ہوئی ہے ہمارے ہاں تربیت کا معیار مثال کے طور پہ تربیت کا معیار کہاں پر ہے جہاں آئیڈیل انداز کے اندر ہے تربیت کی جگہ کون سی ہے جہاں پر تربیت ہوتی ہے تربیہ سکول میں ہوگی کالجز کے اندر ہوگی تربیہ گھروں میں ہوگی تربیہ میڈیا کرے گا اخبار کرے گا یا تربیہ مسجدوں کے اندر ہوتی ہے جمعے کے اندر جمعے میں لوگ پہنچتے ہیں اس وقت جب تربیہ ختم ہو چکی ہوتی hmm. ہے یعنی وہ تقریر ختم ہونے کے بعد پہنچے پہ اپنے بچوں کو تربیہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آخر میں اسکول کو تو اب وہاں کیا تربیہ جمعے کی نماز پڑھ کے تھوڑی تربیت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سکول, کالجز ہیں تو ہمارے ہاں جتنا بھی الٹا کرنے والے لوگ ہیں کہاں سے بڑھ کے یعنی ہم بولتے ہیں یار بڑی کرپشن ہے. جو جو کرپشن کرنے والے ادارے ہیں یا افراد ہیں ان کی لمبی سی لسٹ بنا کے آپ دیکھ لیں یہ کہاں سے پڑ گیا ہے hmm. وہ سکول کے پڑے ہوئے وہ کالج کے پڑھے ہوئے تو تربیت والی جگہ جہاں پر ہیں وہاں تربیت نہ ہونے کے برابر ہے گھروں کی آپ خود سمجھتے ہیں کہاں صفائی کا ذہن دیا جاتا ہے کہاں دیگر چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اگر اگر تربیت پہلے تو تربیت پہ فوکس ہو اور جن کا قانونی کام ہے وہ قانونی کام کرے تو پھر جو ہے نا وہ کچھ ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے دونوں چیزوں کو درست کرنا ہے نا ہم اس طرح کی کوئی ایک کہتے ہیں قانون تو بےچارا جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے کہ ون ویلنگ نہیں کرنے دینا جی یعنی قانون ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی جو نا اس کا برا ہی حال ہے کہ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے نہیں یہ کلفٹن کے اوپر بےچارے سینکڑوں پولیس والے کھڑے ہیں کہ بھئی ہم نے ون ویلنگ نہیں کرنے دینی لیکن وہاں جو ہے نا وہ کی اولاد ہے یہ کی اولاد ہے یہ فلاں بزنس مین کی اولاد ہے یہ کی اولاد ہے یہ فلاں افسر کی اولاد ہے یہ جناب کی اولاد ہے وہ قسم کھا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے قانون توڑنا ہی توڑنا اب وہاں قانون موجود ہے لیکن قانون بےچارے کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پر تو قانون hmm. کیا کرے گا ان کی تربیت ہو تو یہ وہاں پر آتے ہیں نا مفتی صاحب جیسے بعدوں اوقات ہمارے ساحل سمندر کیا سیو ویو کے ہے یہ سال سمندر پر بعدوں کا روکنا ہوتا ہے ہُلڑ بازی سے بھی روکنا ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں نہیں جانے دیتے مزال ہے کہ اس وقت کے وہ پرندہ ہی جائے گا قانون کا یہ طریقہ نہیں نا ہوتا کہ قانون بےچارا نا چار ڈنڈے لے کے کھڑا ہو قانون کا قانون ایک علامتی حیثیت رکھتا ہے یعنی پولیس اس لیے نہیں کھڑی ہوتی کہ اس نے ڈنڈا مارنا ہی مارنا وہ اس لیے کھڑی ہوتی ہے اس کا لحاظ کرو وہ قانون نافذ کرنے کے لیے کھڑا ہے ہم تھوڑی سی اس کا خیال کریں جو آپ کہہ رہے نا کہ وہ کروا کے چھوڑتے ہیں وہ تو پھر بےچارے پورے ڈنڈا استعمال کرتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی ڈوب گیا نا تو بھی آیا پولیس پر ہی تم نے جانے کی دیا تو ہم پولیس پر تنقید تو بہت کرتے ہیں لیکن اداروں کے اوپر کا ساتھ بھی تو دینے والے تنقید یہاں دیکھیے یہاں جو تنقید ہے نا یہ تعمیری یا مثبت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نہیں لوگوں کے بات کریں ادارے کے حوالے سے بھی بات کریں یہ مثبت انداز یہ ہے کہ جب جو جن کو قانون نافذ کرنا ہے یا جن کو قانونی طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل کروائے کیونکہ دیکھیں اسلام میں بھی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے احکامات موجود ہیں لیکن اسلام میں سزائیں رکھی گئی ہیں ایک قانون رکھا گیا ایک سزا کا ڈر سزا کا خوف ہوتا جی ہے جی جی اگر سزاؤں کا ڈر سزا کا خوف ہی نکل جائے تو پھر رہتا کیا ہے اب یہاں پر جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ وہ کرتا میں لوں گا میرا کیا دگال لے گا لوگ تو جب ایسا نظام آئے گا تو ظاہر بات ہے تربیتی کا بھی جواب دے جاتی ہے صحیح تو ہمیں جیسے کہ ابھی مفتی صاحب کی گفتگو سے دو مدنی پھل جو میں لینے میں کامیاب ہو رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں قانون موجود ہے قانون بھی کتاب میں موجود ہے اور تربیتی میں موجود ہے دونوں کا نصاب موجود ہے دونوں کی تحریر موجود ہے قانون جنہوں نے لا کر نافذ کروانا ہے صحیح مائنڈوں میں وہ آ جائیں اور تربیت جنہوں نے کرنی ہے وہ آ جائیں یہ دونوں اپنا کردار صحیح ادا کریں اس کون کو تعمیر اور ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ماشاء اللہ ایسا ایک اور چیز ہے بہت ساری چیزیں ذات سے شروع ہوتی ہیں اور وہ معاشرے میں پھیلتی ہے میں نے ایک آدمی کا ایک مضمون پڑھا کہ ایک جو ہے وہ ٹیکسی کے اندر یعنی دو آدمی جا رہے تھے تو اب راستے کے اندر ایک آدمی کو جیسے کوئی دھکا لگا یا اس کے پاس سے جا کے اس نے وہ ہارن دیا تو وہ گھبرا گیا اس نے وہ بولنا شروع کر دیا نا سمجھ نہیں آیا تو میں بالکل اب یہ جو پیچھے سواری بیٹھی ہوئی تھی نا اس نے اس کو ٹیکسی والے کو روکا یا ٹھہرو درا یہ اس کے پاس گیا اور خرید سے آپ یار اس نے غلط کیا نا اس نے ہارن دیا آپ کے بالکل پاس آگے ہارن دے دیا ڈرا دیا جی تو کیا میں معذرت کرتا ہوں اچھا اب وہ جو ساتھ والے نا وہ کہہ رہا ہے کون سی لپا پوتی کے اندر پڑ گیا بس ٹھیک ہے اس کے پاس ہارن دے دیا نہیں دینا چاہیے تھا لیکن آگے تو چلو ہم تو ایئرپورٹ سے نکل جائیں گے وہ واپس آیا اس کو سمجھا بجا کے اور خیر خیر فریش کر کے اس کو والے نے پوچھا یار تم نے کیا کیا پورا ٹائم اسی کے اوپر ضائع کر دیا ہماری بلے جو ہے وہ جھال نکل جاتا اس نے کہا کہ میں نے ایک بندے کو نہیں سمجھایا میں نے پانچ سو بندوں کو سمجھایا اس نے کیا مطلب اس نے کہا یہ بندہ جس کے پاس سے یو ہم گزرے اور اس کو غصہ آیا یہ غصے میں ہی رہے گا سارا دن آج لوگوں یہ غصے میں رہے گا دلی کو آگے نکلے گا اب آگے یہ کسی پہ غصہ کرے گا نا تو وہ بھی غصہ کرے گا یہ کسی بس میں بیٹھے گا اس کو جگہ نہیں ملے گی نا تو یہ اس پہ غصہ کرے گا وہ اگلے پہ غصہ کرے گا وہ کنڈکٹرے گا کنڈکٹر جناب اس ڈرائیور پہ غصہ کرے گا گھر پہنچے گا کو مسکرانے پہ مجبور کر دیا نا اب اچھا اب یہ اس کو یہ ہوگا یار ایک بندے کا میرے سے تعلق کوئی نہیں تھا پھر بھی اتنے اس نے وقت دیا پیار محبت سے بات کی مجھے مسکرانے پر مجبور کیا اب آگے کو بندہ زیادتی بھی کرے نا یہ تھوڑا سا مسکرائے گا مغرے ہیں مجھے دیکھ کے مسکرایا وہ گاڑی وہ کسی گاڑی میں بیٹھے گا نا تو وہ ساتھ والے مسافر کو دیکھ کے مسکرائے گا وہ والا جو ہے وہ جب بس سے اترے گا وہ کنڈکٹر بچوں کو دیکھ کے مسکرائے گا اس نے کہا کہ یہ جو مسکراہٹ خوشی یا یا مسکراہٹ یہ پھیلتی ہے یوں کر کے یہ پھیلتی جاتی ہے ایک بندہ اپنے طرز عمل سے پانچ سو بندوں کو متاثر کر رہا تھا ہم گھر سے نکلتے ہیں جب گھر سے نکلے پتہ چلا ہمارے گھر کے سامنے پڑوسی نے کوڑا پھینکا ہوا ہم اتنے خوش ہوتے ہیں ہاں بھائی اللہ تمہارا کیا تمہارا کرے کیا کیا اللہ کے بندے اب غصہ جیسے باہر نکلے نا تو اب گاڑی کے آگے کسی نے اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اب ہمیں سمجھ لے گا ہم کیسے نکال رہے بڑی مشکل سے کر کرا کے جب نکالی اب پورے غصے کے اندر ہم آفس پہنچتے آفس پہنچتے ساتھ ہی جو چوکی دار ہوگا نا اس کو جھاڑتے ہوئے اندر جائیں گے اچھا چوکیدار کو جھاڑنا وہ ہم سے تو بدلہ نہیں لے گا وہ آنے والوں سے بدلہ لے گا اب وہ چیٹ پہ بیٹھا ہوا کوئی بندہ آیا جی نے مجھے سر سے ملنا مصروف ہے یا تھوڑا بول دیا نا اچھا اب اس کو اتنا غصہ آئے گا یار یہ دفتر باپ کے نوکر سمجھا ہوا ہے کیا بنایا ہوا ہے اپنے ادارے کو یہ ہے وہ ہے وہ باہر نکلتے ہوئے دوسرے کے اوپر برس پڑے گا دوسرا تیسرے پہ برسے یعنی ہمارا یہ روزانہ کا معمول ہے. ہمارے روز فرسٹریشن جو اینگر جو غصہ ہمارے یہاں ہے وہ اس کے ذریعے پھیلتا ہے اگر ایک آدمی اپنی ذات کی حد تک تھوڑا سا ذرا ایک اچھا رویہ اختیار کر لیتا ہے نا تو یہ اس کے ساتھیوں کے اندر پھیلتا جاتا ہے صفائی کی آپ نے بات کی نا تو وہ یہی ہوگا یہاں ایک میسج صفائی کرے گا ایک آدمی صفائی کا اختیار کرے گا دوسروں کے سامنے صفائی والا رویہ اختیار کرے گا دوسرا دیکھ کے تھوڑی سی شرم فیل کرے گا یار مجھے خیال ہے مثبت رویے کی بات ہے بڑی اس میں یہ میسج بھی نہیں ہے کہ لوگ آج کل جیسے یہ بہت زبردست میسج اگر آج یہ بھی ایک ہم اپنا لیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں دو اسلام میں لڑ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں روڈوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے لوگ اس کو گھیرا لگا کر مطلب چھڑانے کی کوشش یا تو کرتے ہیں یا مزہ ہی لے رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ان دونوں کو کام کر کے بھیج دیں یعنی ان دونوں کو مسکراتا ہوا کسی طرح ہاتھ ملا دیں دوستی کروا دیں معافی تلافی کر کرنے کوئی ایک اور اس کو گلے لگا لے تو اس سے جو بعد میں مصیبتیں آنی ہیں گھر جا کر اور لوگوں سے لڑیں گے یہ اینگرنس اور یہ غصہ جو پھیلے گا کتنی خوبصورت بات ہے کہ آگے بھی جا کے مسکراہٹے پھیلنا شروع ہو جائیں گی اسلام یا بارہ کردار ہونا کتاب میں لکھا ہے کہ اگر مسکراہٹ کا اور یہ اچھے رویے کا ماحول ہونا تو بارہ پرسینٹ کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا بارہ میں سو پرسینٹ سناتا ہوں جی ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں پاکستانی تھا اور غربت کے وہ حالات یعنی اس کا تعلق جمعدار فیملی سے صحیح ساری زندگی میں جھاڑو پھیرنا کوڑا اٹھانا گندگی اٹھانا تو اب ایک بندہ اپنے اندر یہ سستے کمپنی کا شکار ہو جاتا ہے اس کو بڑا تھا یار نہیں یار مجھے نا یہ کام نہیں کرنا مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے اچھا یہ بندہ اچھا اس نے کیا کیا اس نے اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جاؤں گا لاہور چھوٹے شہر میں رہتا تھا اس نے کہ میں بڑے شہر میں جاؤں گا وہاں میں محنت مزدوری کروں گا کچھ کماؤں گا میں کچھ بننا میں یہ کام نہیں کرنا میں نے اس کے گھر والوں نے بارہ جیسے تیسے بھی باپ نہیں مانا ماں نے اپنا زیور دے کے بارہ اس کو بھیج دیا اور وہ گیا روزانہ نوکری کی تلاش میں بیٹھا وہ بھاٹی گیٹ کوئی نوکری نہیں اگلا دن اگلا دن اگلا دن روزانہ وہاں ایک وہ جو, جو جوس یا اس طرح کی چیزیں بیچنے والے نا اسے جوس لے کے پی لیتا مہینہ گزر گیا تو وہ جوس والا بھی پہچان گیا کہ یار یہ بندہ روزانہ ہی بیٹھا ہوتا ہے روزگار مل جاتا ہے اور میں نے یہ نوکری نہیں کرنی ابھی بھی روزگار جو مجھے چاہیے روزگار کما اس نے کہا کہ تم کبھی بھی اچھا روزگار نہیں حاصل کر سکتے تمہیں کبھی اچھا روزگار نہیں ملے گا تمہارے منہ پہ لکھا ہوگا جھوس والے نے کہا تمہارے منہ میں لکھا ہوگا कि तुम्हें कभी, कभी अच्छा روزگار नहीं मिलेगा گا यार क्या مزاق करते हो میں مزاق نہیں کر رہا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں تمہارے منہ پہ لکھا ہوا تمہیں روزگار نہیں ملے گا کیسے کہا میں لکھاتا ہوں ریڑھی کے نیچے سے ایک اس کو دیکھو صحیح تو ہے کہاں لکھا ہوا ہے اس نے کہا یار یہ جو منہ بنا کے تم گھومتے ہو نا اس کے اوپر کبھی نوکری نہیں ملتی اس کے اوپر کوئی مسکراہٹ لے کے آؤ کوئی فریشنیس لے کے آؤ کو تازگی لے کے تمہیں نوکری ملے گی اس نے کہا ہاں یار یہ ٹھیک ہے اس نے اب نے اس جو کہا یار مسکرانا سیکھو سیکھو تو نے <تصفح> کہا اچھا وہ وہاں سے نکلا نارگلی پہنچا وہاں جا کے پرانی کتابوں کی دکانیں وہاں لاہور میں اس نے جا کے مسکرانا سیکھے کے اوپر ایک کتاب خریدی جس میں چھبیس تیس طریقے مسکرانے کے لکھے ہوئے تھے یعنی اس کے سامنے ایسے مسکرائے اس کے سامنے ایسے مسکرائے اس کے سامنے ایسے... اس نے ایک آئینہ خریدا ایک کتاب خریدی روزانہ رات کو بیٹھ کے پریکٹس کر رہا نا مسکرانے کی اسٹائل اس نے سال ڈیڑھ سال محنت کی مسکرانے کی مسکرانے کی پریکٹس کی اس نے اب وہ واقعی اس لیول پہ ہو گیا کہ وہ مسکرا کے جس کو دیکھنے وہ بندہ اس کا پریکٹس کی ایک چیز کے اوپر اب اس کے دوست بھی بننا شروع ہو گئے وہاں جو ہے نا دوسرے مزدور یہ وہ سب ایک بندے نے اس کو اس نے نوکری کے لیے ادھر کیا تو ایک آدمی نے اس کو اپنے بنگلے کے اندر مالی کی نوکری دے دی مالی کے طور پہ چلا گیا, اب وہ لاہور کے جیسے ڈیفنس کے علاقے میں چلا گیا اب ڈیفنس کے اندر روزانہ ساری قومی سیر کر رہی ہوتی میں بھی نکلتا ہوں صبح صبح سیر کرنے بھی نکل گیا اب وہ عادت مسکرانے کی تھی جو پاس سے گزرے اس کو مسکرا کے جو پاس سے گزر اس کو مسکرا کے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پاسپورٹ کے سارے بنگلے والے مالکان بھی نوکر چپڑا سے بھی اس کے اچھے جاننے والے کی جو اس کو دیکھے وہ بھی اس کو مسکرا دے اس کا معمول لہ, معمول لہ. پھر ایسا گزر گیا دو چار سال گزر گئے اس نے کہا یار ساری زندگی مالی رہنا فائدہ تو کوئی نہیں ہے ترقی کہاں کی مسکرانا تو آ گیا نوکری تو پھر نہ ملی کوئی اچھی اس نے پھر کسی سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا یار طریقہ یہ ہے کہ تم نہ فلاں ملک میں چلے جاؤ دنیا کا جو اچھے ملک ہے نا یعنی یورپ میں یا اس طرح کسی ملک میں چلے جاؤ تو وہاں جا کے کچھ کوشش کرو گے نا تو تمہیں پیسے ملیں گے ترقی کرو گے اس نے کہا ٹھیک کہ. ہے اس نے کیسا اس نے کہا ویزے کے لیے اپلائی کرو اس نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ویزے کے لیے اپلائی کیا تو اب وہ امبیسی چلا گیا جہاں انٹرویو ہونا تھا سار لائن لگی ہوئی آگے سو بندوں کی جو بندہ آ جائے واپس جو بندہ آ جائے ٹھپا واپس جو بندہ ہے ریفیوز اس کے آگے اگر 99 بندے تھے نا 99 ریفیوز اس نے کہا ننانوے اچھی شکلوں والے ریفیوز ہو گئے اچھے بیک گراؤنڈ والے پڑھے لکھے سلجے ہوئے پیسے والے ریفیوز میرا غریب کا کیا بنے گا لیکن جب وہ ونڈو پہ پہنچا کھڑکی پہ پہنچا اندر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا امبیسڈ امبیسڈر یا امبیسی کا جو بندہ ملازم تھا اس کی ڈیفینس کے اندر ہی کوٹھی تھی بنگلہ تھا اس کا Allah. اور یہ روزانہ اس کو مسکرا کے ملتا تھا اس نے جب اس کو دیکھا اس نے اس کو دیکھا اب یہ دونوں مسکرا پڑے معمول کے مدعا اس نے کہا تم اندر آؤ اندر آؤ تم باہر اندر آؤ تم اب بٹھایا اس کے چائے چائے پلا کس کام کے سلسلے سے یار مجھے ویزا چاہیے دو سال کا مل جائے اس نے کہا ادھر ہی بیٹھو تم وہ گیا پانچ سال کا ٹھپ اس کے ہاتھ میں دیا سال کا ویزا تمہیں دیا مل. مسکرانا گا پانچ سال کا اس کو ویزا ملا اسی اس مسکراہٹ کے اوپر اب اس ملک میں چلا گیا ملک میں جا کے اس نے ایک نوکری کرنا شروع کر دی جیسے ٹرانسپورٹ کے شعبے کے اندر نوکری شروع کی تو اب اس نے کیا کیا کہ اب تھا ایک لوکل درجے کا وہ آدمی لیکن وہ ایک ہر ٹرک والے سے بھی مسکرا کے ملنا دوسرے سے بھی تیسرے سے بھی اب وہ جتنے بھی اس کمپنی کے ذریعے اپنا مال لوڈ ان لوڈ کرواتے تھے بھجواتے تھے وہ سارے اس کے واقف ہو گئے مالک نے دیکھا اس نے کہا یار بندہ تو بڑا قابل ہے ہر بندے سے اس کے تعلق ہے اس نے اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر والے درجے مینیجر کر دیا اب مینیجر کی پوسٹ پہ گیا تنخواہ بھی ہو گئی پیسے بھی آ گئے کام بھی کرنا شروع کر دیا اس نے کہا یار میں اسی کی نوکری کرا میں اپنا ہی کاروبار کیوں نہیں شروع کر دیتا سارے لوگ تو میرے واقع میں ٹرانسپورٹ والے اس نے بینک سے کردہ لیا لوگوں سے کچھ اس نے ادھار پکڑا اور اس نے جا کے اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنا کے کام شروع کر دیا پورے کے پورے جو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے وہ مالک کو تو جانتے ہی نہیں تھے کمپنی میں صرف اس بندے کو جانتے تھے جو ہر ڈرائیور سے کلینر سے علیحدہ علیحدہ ملتا تھا اور بڑے مسکرا کے اور ہر ایک کو وہ اسیر کرنے کا مسٹ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے اپنی کمپنی کھولی اب کمپنی اگرچہ اس کی چھوٹی سی تھی لیکن سارے کے سارے ٹرانسپورٹ والے جو اس کمپنی میں آتے تھے سب ادھر موو کر گئے ادھر موو کر کے اب یک دم پہلے ہفتے کے اندر پہلے مہینے کے اندر اس کو اتنا کاروبار ملا جتنا دوسرے بندے کو تیس سال کے اندر ملا تھا اس نے جناب ٹرانسپورٹ کی چیزیں کرایہ پہ لینا شروع کی ادھر تھوڑا کرایہ دیا ان سے زیادہ لیا یوں ڈے بائی ڈے کرتا کراتا یہ ہوا کہ اس بڑے ملک کے اندر وہ اس ملک سے باہر کے جو لوگ تھے ان میں سے اس ٹرانسپورٹ کے شعبے کا سب سے امیر بنا سب سے امیر ترین آدمی بنا جما دار جو تھا جو جمعار تھا हुँ. یہ ایک اس شخص کی پوری کہانی ہے شخص کی پوری کہانی ہے جو مسکراہٹ پہ شروع ہوتی ہے हुँ. اور مسکراہٹ پہ جا کے ختم ہوتی ہے हुँ. تو یہ ایک رویہ ہوتا ہے پوزیٹو رویہ جو آدمی اختیار کرتا ہے وہی وہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے یہاں اس کی تو کہانی ہو گئی لیکن میں اس کہانی کا جو سب سے مین کردار کہوں گا وہ شربت والا ہے وہ <laughs> شربت والا ہے کہ جس نے مطلب کہ اس کے ایک مہینے تک شربت پینے کا جو پیسے دیتا رہا तो نا, तो جار نا, جار نا اس کو گل گل راستہ بتا دیا آئینہ دیکھ اور اس کو وہ بتا دیا اور پھر اس شخص کی سٹرگل اس نے حق کو قبول کیا ہمارے یہاں مطلب کہ حق قبول کیا جائے سارے آئینہ نہ دیکھ لے سر ایک ایک بار سارے ہمارے پاکستانی آئینہ دیکھ لیں مسکراتے ہیں کہ نہیں بزرگوں نے کہا بھی ہے کہ جب غصہ ہے تو آئینہ دیکھ لیا گا کیسے لگتے ہو تو خود ہی چہرہ بدل لو گے اپنا پتا چلے آئینہ دیکھ کے چیک کر لیں مسکراتے بھی کہ نہیں شاید بہت سارا منفی رویہ دور بھی ہو جائے گا آپ کے ساتھ بہت ساری جو پرابلمس ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گی ان لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے جو مسکراتے ہیں سنت کے طور پہ لے لیا جائے یہ ماشاءاللہ یعنی مسکرانا سنت بھی ہے اور مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا صدقہ بھی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اور خلاقات الوج کہتے ہیں کہ پریشانی اور غموں کو جو شیش سب سے بہتر طریقے سے ختم کرتی ہے نا جو اس کا بوجھ ہلکا کرتی ہے وہ مسکراہ واہ اگر اس طرح کی کیس اگر مسکرانے کی عادت ہے آٹومیٹکلی ایک چیز سے واپس چلی جاتی ہے کیونکہ آپ اس کو لکھ کے نہیں کرا رہے آپ مسکراتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا بخاری شریف کے حوالے سے روایت بیان کی گئی یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا اس طرح دیکھا کہ آپ مسکراتے صلی اللہ, صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کاش کہ ہم, ہم آپس آپ میں مسکرانا سیکھ جائیں اچھا یاد آگے اسی حوالے سے دنیا میں نفسیات جس کو سے بڑا استاد سمجھا جاتا ہے اس نے ایک فارمولا دیا وہ فارمولا میں نے پڑھا یعنی کافی عرصہ پہلے کا وہ ہے گزرا گیا دو سدیاں پہلے دو سدیوں تو نہیں پڑھا ہوگا نا فارمولا پہلے <laughs> تو ابھی پڑھا के? اس کو وہ دو چھیاں پہلے <laughs> گزر گیا تو اچھا اب اس کو جو ہے اس کو اب دنیا بھر میں اس کے اوپر شروعات رکھی گئے سرچ کی گئے سارا کچھ کیا گیا اچھا فارمولا بھی بڑا شاندار تھا میں یہ نہیں تھا بھی اس سے کہ یار واقعی اس نے ایک بڑی شاندار چیز لکھی مجھے ہی وہی ساری کی ساری چیز امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی احیال علوم میں ملے کی. اللہ، اب اس نے نام نہیں لیا امام غزالی علیہ رحمان کا لیکن حقیقت یہ یوں کہہ کہ اس کے موجود امام غزالی تھے یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے تعبیر اس کی تبدیل کر دی یا کسی اور تبدیل میں وہ کیا ہے ایسا امال سوچ کتابے تابے اعمال سوچ کتابیں ہم وہ عمل کریں گے جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوگا جیسا ہمارے اندر اگر غصہ بھرا ہوا نا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جناب بڑے پیاس سے مل رہا غصے کے اندر میں بڑے ایسا نہیں ہوگا اچھا میں بڑا خوش ہوں لیکن میں بڑے غصے کے اندر جناب دوسرے کو نظر آؤں ایسا نہیں ہوا. ہوتا جو ہمارے اندر ہوتا ہے نا ہمارے امال میں وہ ظاہر ہوتا ہے نفسیات کا یہ اصول بنا کہ اگر اس کو الٹ دیا جائے تو آدمی اپنا مطلوبہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے اپنے اپنی سوچ کو اپنے امال کے پیچھے لے جائے اس کی سوچ بدل جائے گی جب سوچ بدلے گی تو پھر اس کا عمل بھی بدل جائے گا مثال کے طور پہ مجھے آیا ہوا غصہ تو میرے اعمال وہی ہوں گے غصے والے ہوں گے میرے چہرے کا رنگ بدل جائے گا میری گفتگو کا انداز بدل جائے گا اور میرے دل و دماغ میں یہ چل رہا ہوگا اب اگر میں عمل کو بدل دوں کہ میں اپنا میں مس... مسکرانا شروع کر دوں اور اچھے انداز میں بات کرنا شروع کر دوں اپنی آواز کو میں پست کر لوں یا میں کھڑا ہوں تو میں بیٹھ جا. आ, حدیث میں کھڑا ہوں ]یا, تو میں بیٹھ وزو کر لیں اب کیا ہوگا کہ میرا دماغ تو غصے سے بڑا ہوا تھا نا وہ میرے اس عمل کے پیچھے چلے گا اگر میں نے میں مسکرایا ہوں نا تو اب میرا دماغ غصے میں نہیں رہ سکتا وہ میرے عمل کا پیچھا کرے گا تو وہ بھی تھوڑا سا کول ہونا شروع جائے ہو جائے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا کسی بھی شے کے اندر اگر اپنی سوچ بدلنی ہے اپنا عمل بدلنے سوچ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اب اصول یہ ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بہت سارے باطنی امراض کے علاج کے اندر یہ اصول بیان کیا ایک آدمی کنجوس ہے کنجوسی کہاں سے شروع ہوتی ہے دل سے کہ اندر بندے کا نہیں کر رہا ہوتا پیسہ خرچ کرنے امام غزالی نے فرمایا تکلف سے خرچ کرے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بات بات عمل جو ہے عمل برعکس کرے اس کی سوچ اس کے عمل کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا ایک مرتبہ دے گا دوسری مرتبہ دے گا تیسری مرتبہ دے گا کوانٹٹی بڑھاتا جائے گا بڑھاتا جائے گا اس کی سوچ اس کے پیچھے چلتی جائے گی نتیجہ یہ آئے گا کہ اس کے دل سے وہ جو کنجوسی کا عنصر ہے بخل کا عنصر ہے وہ ختم ہو جائے اللہ. رونا نہ جو رونے سے صورت بہت ساری چیزوں میں سوچ اس کے مطابق جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گی ہمارے ہاں جو منفی رویے یا جو منفی سوچیں ہیں یا منفی جو ہے نا وہ آداد ہیں اگر عملی اعتبار سے ہم اس کے برعکس کرنا شروع کر دیں اللہ. اللہ تو ہمارے اندر بھی وہی تبدیلی تکلفن کرنا پڑے گا شروع میں تکلفن کرے جیسے پریشانی کے اندر مسکرانا پریشانی کا تقاضہ بندہ روئے لیکن اگر آدمی مسکرانا شروع ہو جائے گا نا تو پریشانی کو تو ذہن سوچ ہے ڈاؤن وہ اس کے پیچھے ڈائیورٹ بھی ہو جائے گا توجہ بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل جو ہے وہ کرنا شروع کر دے جو وہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہے کتابوں میں جس سے اثر کسی کو کوئی غلط کام کرتا ہے دیکھ کر جیسے آپ نے مثال دی میں اس کو تھوڑا سا یوں بولوں گا کہ جیسے سوئٹزرلینڈ آپ نے مثال دی تو سوئزرلینڈ کی مثال دی کہ وہ بوڑھا اسے چیخا آپ کی نہیں اگر کوئی مطلب کچرا پھینکتا ہوا تھا نظر آ رہا ہے نہیں تو نہیں اٹھائیں نہیں اس سے اٹھوائے ارے پیارے بھائی جی اپنا ملک کیوں خراب کر رہے ہیں اس کو اٹھا لینا اٹھا لیں ایک دو دفعہ وہ ہو سکتا ہے کیا جیسے کہ آپ نے وہ مسکرانے والے کی مثال دی نا آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ مجھے جھاڑے گا ڈانٹے گا یا مجھے مطلب ریسپونڈ نہیں کرے گا نہیں کرے گا لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آگے جا کر سوچے گا ضرور کیا اور اس نے میرے کو صحیح بات کی تھی یار مجھے اٹھا لینا چاہیے تھا پھر وہ خود اس کی عادت بنے گی کی کہ وہ کسی کو وہ خود بھی نہیں پھینکے گا اور وہ کسی کو سمجھانا شروع آل کر دے گا کہ آپ مسکرا کر اور ایک ہمدردی پیدا کریں یعنی اس میں آپ کو اپنی نمود و نمائش نہیں کرنی ایک ہمدردی پیدا کریں کہ صفائی اسلام کو مطلوب ہے ستھرائی اسلام کو مطلوب ہے یہ ایک اچھی چیزیں ہیں تو اس طرح مطلب کہ ہماری ایک بات ہوگا ایک ٹنکا درست کرتے ہیں نہ تو بہت کو درست ہو جاتا ہے hmm. بات چھوٹی ہوتی ہے کہ یار کچرا نہ پھینکنے کی عادت بنانے سے کیا درستی پیدا ہو جائے گی آپ کہنے کی جیسے مدنی انام ہے نا آپ آپ کہتے ہیں کہ تو کہہ کر بلاتے ہیں یہ ایک بات ہے جی hmm. اب لفظ آپ ہی کو لے لیجئے اب آپ کہہ کر کوئی کسی کو کیا گالی دے گا hmm. اب کو گاڑی لینا چاہتا ہے کسی کو بھرا سکا وہ آپ کے نہیں کر سکے گا اس سے بچے گا نہیں جمے گا نہیں تو آپ بیٹھ آپ بیٹھ جائیے گسے میں بھی نہیں بیٹھے گا اگلا مہینے سن کے مسکرا دے گا کیونکہ گسا کرنا بھی نہیں آتا جاتا کہ نہیں جاتا اب تو جاتا کہ نہیں جاتا یہ ہوگا آپ جاتا ہے کہ نہیں جاتا آپ کے ساتھ بدتمیزی بتمیٹ نہیں ہو رہی ہے لکھنؤ کے لوگ اس کو گالی نہیں دے پاتے آپ آپ آپ ان کا وہ ایک ہے کہ گھوڑا اس کا جو ہے وہ صحیح طرح چل نہیں رہا تھا تو مسافر نے کہا یار اس کو چلاؤ اس کو اتنا مریل مریل چلا رہا ہماری ٹرین نکل جائے گی اس نے کہا انہوں نے آج چارا نہیں کھایا ہوا ہے ہائے ہائے ہائے کیا بات ہے تو وہ احترام کی اور پازیٹو کی بہرحال امید ہے آج کے سلسلے میں بہت سارے مدنی پھولوں پر ہم نے تربیت حاصل کی مفتی صاحب کے نگرانی شورا سے امید ہے کہ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں گے پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیں ہمت میں رہیں ہمارا وطن ہے مسائل بھی ہمارے ہیں مل جل کے ٹھیک کریں گے اور آج کا یہ دن اللہ لکھا ہوتا نہیں ہے اور یاد رکھیے گا بدگمانی میں کوئی خیر نہیں حسن زن میں کوئی شر نہیں اچھا گمان کریں گے اچھی زندگی پائیں گے نگیٹو جائیں گے نا کل اپنے بچوں کے بارے میں منفی سوچیں گے اپنے گھر والوں کے بارے میں منفی سوچیں گے اپنے بارے میں منفی سوچیں گے اپنے ملک کے بارے میں منفی سوچیں گے پھر منفی منفی سوچتے رہیں گے اصل, اصل میں یہ جو ہے نا ایسا منفی سوچنے والا جو ہے نا بعض اوقات اپنے آپ سے بھی جو ہے نا مایوس ہو جاتا ہے یہ خودکشیوں کی طرف اور جو یہ جو بہت زیادہ اللہ تبارک ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر فرما اس نے اتنا اچھا ملک دیا ہے ہم اس ملک کو نقصان سے اپنی ذات سے کتنا بچا رہے ہیں اس کو غور کر لیجیے اس لیے کہ اختتام سے پہلے ایک دو کال مجھے شامل کرتے ہیں اور آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بالکل یہ ہمارے دلی جذبات ہیں کہ ہم دور بیٹھ کے اپنے ملک کو بہت زیادہ مس کرتے ہیں اور ہمارے ملک جیسا ملک کوئی نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقیاں عطا فرمائے اور میری نظروں سے محفوظ فرمائے آمید. اور دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقیاں عروج میرا تعلق غیر مسلم ممالک سے ہے اور الحمد میں آپ کے پاکستان سے بےحد محبت چاہتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ تو مسلم ملک ہے اور اسی ملک میں کے شکل جو رحم اللہ کا اپنا ایمان مضبوط کر رہے ہیں دوسرے ہم آپ کو آخر میں جب جا رہے ہیں تو ایک ملک کے لیے ہمارے یہاں ہے کہ بدمنی ٹھیک ہے نا ایک بدمنی میری کہتا کہ یہاں اس طرح کا کوئی بالکل ماحول ہے ہی نہیں کالے کو کالا نہیں بولوں گا تو لوگ مجھے بولیں گے کہ اس کو کالا بھی نظر نہیں آ رہا اب ویسے اپنا بچہ کالا بھی اصل نہیں لگتا, لگتا, لگتا ہے لیکن یہ چیزیں خرابی ہے اب مسئلہ یہ کہ کتنی بد امنی کہاں کہاں بد امنی ہے پاکستان کے جتنے شہر لے لیجئے آپ چاہیں دنیا کی, خود باب المدینہ کی بات کر لیجئے باب المدینہ میں کتنے علاقے یہ سارے علاقے بدمنی کا شکار ہے کیا پاکستان کی سے پورا صوبہ پنجاب چلے جائیے کیا جا باب اسلام اتنا بڑا باب اسلام سندھ ہے بد امنی کی بات کر رہا ہوں بد امنی کی بات کر رہا ہوں جس کو بد امنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر مار دیا جاتا ہے یا یوں کر دیا جاتا ہے نا تو کتنے علاقے ہیں لوٹ مار کے کتنے علاقے ہیں کیا ہر علاقے میں لوٹ مار ہے اگر آپ یوں جائیں گے نا تو اتنا بڑا پاکستان یعنی یہ, کہ یہ پورا راؤنڈ جو ہے نا یہ پورا پاکستان ہے اور یہ پورے پاکستان میں وہ جیسے آج کے گرافکس ہوتی ہے نا جی جی جی کلرنگ کی گرافکس ہوتی ہے اگر صرف آپ اس پورے پاکستان کا نچوڑ نکالیں گے نا تو بڑی مشکل سے پورے پاکستان کا شاید تھوڑا سا پرسنٹیج نکلے گا हی, جس کو آپ بولو گے کہ یار یہ پرسنٹیج اس میں بد کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ مور دین نائنٹی پرسن جو خطہ ہے نا اس میں بد نہیں ہے بندہ مور دین نائنٹی پرسن حصہ خطہ زمین نظر نہیں آ رہا اور تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے تو پوزیٹو سوچیں گے تو انشاءاللہ ہائی لائٹ اسی کو کیا جائے ہائی لائٹ پر ڈبے آپ نے جو بات کی تھی نا موتی صاحب ہائی لائٹ اسی کو کیا یہ مطلب کہ کرپشن کو مطلب کرائم کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے خوبصورتی کو ہائی نہیں کیا جا رہا بہت خوبصورت بات یقیناً اگر وہ جو پانچ دس فیصد پرابلم ہے بھی تو نبے فیصد وہ اچھا دنیا میں کہ کہ... کہاں نہیں ہے مفتی صاحب وہ دنیا میں کہاں نہیں ہے اچھے اچھے ملکوں میں ریشو آف لے لئے پاکستان کا نمبر ہی کہیں نہیں آتا بالکل ایسا ریشو آف لے لیجیے پاکستان کا نمبر ہی کہیں نہیں آتا ریشو ویپنگ لے لیجیے اور بہت ساری اسٹریٹ کرائم لے اور بہت سارے سوشل کرائم لے پاکستان کا نمبر ہی کہیں نہیں ہے کتنے ملکوں میں پاکستان کا نمبر نہیں آتا تو یار کیوں مطلب کہ ہم پاکستان میں ہم لگتا ہے ہی نمبر ون بنانے کے چکر میں رہتے ہیں برائیوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے ہمارا وطن بڑا پیارا وطن اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اگر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے تو ریکویسٹ ہے کہ باہر بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے اچھے جملے بولیں ہیں وہاں کے اور اچھے بہیو وہاں کے لوگوں کے ساتھ اچھا اس میں آپ کا ایٹی ٹیوڈ کرتا ہے آپ خود ایسے رہیں کہ لوگ کہیں کہ یار پاکستانی بیسٹ نیشن خود آپ کو کہیں یو آر پاکستان اسلام بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی ہے اور اس کو روشن کرنا ہے ہم نے سلسلے کا اختتام ہے تعالیٰ ہم سب کو اپنے وطن کی قدر کرنا نصیب فرمائے ہمارے وطن کو شاد و آباد رکھے پاکستان زندہ باد سلحیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ